چوبیس مارچ سن دو ہزار چار حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بامکام مختوم پور ملتان میں بیان فرما رہے موضوع ہے جنت میں جنت تیار کردہ کا پتہ نو فرمالیسٹ گھر دکان نمبر پانچ. پلازا. مدنی مسجد پلازا ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفر آٹھ ایک تین میرے محترم بھائی اور دوستوں ہمارا اور پوری دنیا کے ان کا جو موجود ہیں جو آئیں گے جو گزر گئے ان سب کا بنانے والا خالق اور مالک اور ساری کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا وہ اللہ ہے اللہ کو کسی نے نہیں بنایا اللہ کو کسی نے نہ بنایا تو ہم لکو اور ہم سب بنے والے کی محتاج ہوتی جس کو کسی نے بنایا ہو وہ کسی کا بھی محتاج ہے سارا جہان اس نے بنایا تو اس کا محتاج ہو اس کو کسی نے نہیں بنایا وہ کسی کا بھی محتاج کوئی سارے جہان کی ایک مدت مقرر کی عمر وقت مقام شکل صورت مورت خود اپنی ذات میں لامکان ہے خود اپنی ذات میں بلا زمان ہے خود اپنی ذات میں موجود ہو کر شکل سفاق ہے اس کا ہاتھ ہے شب اللہ قرآن میں کدید اللہ ہے کیسے ہے اس کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے صحیح نہ آ یون نہ آنکھ بھی ہے کیسی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو موجود پر شکل سے پاک موجود اور جگہ سے پاک جگہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے جگہ کہتے ہیں اس کا طول ہو عرض ہو اونچائی ہو نیچائی ہو یہ جگہ ہے لمبی بھی ہو چوڑی بھی ہو بلند بھی ہو پست بھی ہو اس کو کہتے ہیں جگہ اللہ نہ کسی طول میں آتا ہے نہ کسی ارض میں آتا ہے نہ کسی بلندی میں آتا ہے نہ کسی پستی میں آتا ہے نہ کسی جگہ میں آتا ہے نہ کسی مقام میں آتا ہے نہ کسی زمانے میں آتا ہے نہ کسی جہد میں آتا ہے لہذا وہ ہو کر لا مکان ہے اور وہ ہو کر لا زمان ہے اور وہ باقی رہ کر کھانے پینے سونے اوننے سے پاک. ہر حال میں اپنے قوتوں میں بے مسلطن میں بیٹھا بیٹھا ہی سو رہا تھا میں بہت سخت آج تھکا ہوا پانچ بجے سے پہلے کا اٹھا پھر ملتان جانا ہوا پھر آنا ہوا پھر اگر بیان نشا کے بعد رکھا تو اب مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھوڑی سی تھکاوٹ آئی کوئی نیند کی کمی آئی صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا سفر سفر سفر سفر اگر اللہ تعالی ایسے کام کرنے پر پھنس جاتا تو سارا جہان تو برباد ہو جاتا لہذا کہتا اللہ لا الہ الا اللہ وہ اللہ ایک ہے اور اس کوئی ہے وہ الحش زندہ جس طرح زندہ ہے روح کے ساتھ نہیں نہیں روح تو تمہارے اندر ہے وہ اس سے پاک ہے القیوم کائن کس طرح کرسی پر تخت پر سڑک پر گھر پر القیوم قائم ہے مکان زمان روٹی پانی چپ بغیر آپ اس وقت قائم ہیں زمین پر میں قائم ہیں کرسی پر مالی ساتھ قائم ہیں منبر پر یہ درخت قائم ہے جڑوں کے ساتھ زمین پر اللہ القیوم اللہ قائم ہے نہ زمین اس کے پاؤں تلے نہ عرش اس کے پاؤں کے نیچے نہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے نہ وہ تخت بچھا کے اس پر لیٹا ہوا ہے نہ وہ گدے لگا کے اس پر کمر لمبی کر کے کانگے پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے ایسی دو مثل رات ہے القیوم قائم ابدی الحی ز ہمیشہ سے کبھی تو تھک بھائی سناتا سن، سنا کبھی نہیں تھکا تو تھکتے تھکتے میں ابھی آپ کمرے میں بیٹھے سو رہا تھا بیٹھا بیٹھا ہی سو رہا تھا اللہ نہیں تھکتا کہ کودنے لگے ایک دفعہ بنی فرائل کہیں گے موسا ہمارا رب سوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے السلام سے کہا ان کو میں بات سمجھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے السلام کو دو پیالے دے دیے اور پھر فرمایا کہ ان کو لے کے کھڑے ہو رات کو قدر کو سنبھال کے رکھنا یہ گرمی نہیں چاہیے کبھی بہت اچھا ایسے لے کے کھڑے ہو موسل کھڑے کھڑے کھڑے جھٹکے آنے لگے اب نیند کے کبھی یوں کبھی یوں آخر جو ایک دفعہ زور سے جھٹکا لگا پہلے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گرے ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا رب ذرا دیر کے لیے بھی اونگ جائے سو جائے تو یہ زمین آسمان ایسے ٹوٹنے لے کے نشی بھولتا نہیں سمجھنے کے لیے عربی کا موقع محتاج نہیں مسجد مستقسے پڑھ رہے ہیں بےچارے عام آدمی کا کیا ہے كل انسان ذلك مما عندي كما اذا ادخل میرے بندو سارے ہو جاؤ اگلے پچھلے نئے پورے بوڑے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت انسان جنات زندہ مردہ سارے ہو جاؤ اور سلیم سارے کٹھے ہو جاؤ اور سب میدان میں جمع ہو جاؤ میرے بھائیو اللہ قائم اللہ زندہ اللہ اونتا نہیں اللہ سوتا نہیں اللہ تھکتا نہیں اللہ گھبراتا نہیں بات سننے کے لیے عربی کا پابند نہیں اور صرف یہ نہیں کہ عربی کا پابند بلکہ باری, باری باری بات کرو اس کا بھی وہ پابند نہیں کرتا یہ کہتا سارے اکٹھو جاؤ سارا جبان کٹھاؤ جاؤ اب مجھ سے مانگنا شروع کرو عورتیں اپنا مسئلہ رکھیں مرد اپنا رکھیں بچے اپنی بات کریں بڑے اپنی بات کریں بوڑھے اپنی بات کریں دیہاتی اپنی بات کریں شہری اپنی بات کریں امریکہ والے اپنی بات کریں سارے شہروں والے اپنی بات کریں جنگل والے اپنی بات کریں اور بولنے میں اردو بھی بولو پنجابی بھی بولو ہندی بھی بولو سندھی بھی بولو بروہی بھی بولو بلوچی بھی بولو مکرانی بھی بولو بلکستانی بھی بولو بلگتی بھی بولو اور سرائکی بھی بولو اور اور وہ برماوی بھی بولو سری لنکا والی بولو تمل بولو اوسا بولو سنسکرت بولو انگریزی بولو فرانسیسی بولو جنگل کی زبانیں بولو سارے انسان اپنی اپنی زبانوں میں اکٹھے بولو اکٹھے ایک وقت میں بولو ایک وقت میں ایک وقت میں سارے بولو اکٹھے بولو اپنی اپنی زبانوں میں بولو تو اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تم سب کی سنتا ہوں اور کہیں خطا نہیں خوا. غفل نہیں دوسرے کی سننے سے غافل نہیں ہوتا ایک کی مراد پوری کرتے ہوئے دوسرے کی مراد پوری کرنے سے غافل نہیں ہوتا اللہ بے نسل ذات اللہ اللہ اپنی ذات میں صفات میں ابتدا سے پاک ذات انتہا سے پاک ذات ایک مثال سے اللہ ہمیں بات سمجھاتا ہے لقلوں فرماتا ہے کہ تم ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو صرف ایک ذخیرے نگر ڈوتے قلم بڑھاؤ کتنے بن جیسے پیر و والدہ ذخیرہ اکٹھا کرو کتنے بڑھ جیسے کا چکو والا پر چھترال دے جنگل, جنگل،, دے جنگل، دا درخت، او لگ دا، شروع پہ دے، پہ؟ ساری دنیا کے جنگل کاٹ کر ساری دنیا کے جنگل کیا کرو قلم بنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنندر من بعد ہی تو ابحر ساتھ سمندر شہی ہی بن گئے درخت قلم بن گئے درخت آج کے نہیں جو درخت جل گئے وہ بھی زندہ کیے جائیں جو درخت آئندہ پیدا ہوں گے وہ بھی ساتھ شامل کیے جائیں پھر ان کو کاٹ کے کلم بنایا جائے پھر اس کے بعد اس سے لکھنا شروع کرو اور سمندر کے کناروں پر انسان جنات درند پرند چرند ہر آدمی ہر جانور لکھنے والا بن جائے فرشتوں کو اتارو مدد کے لیے جبری آئے، میکل آئے ازرائیل آئے، ازرافیل آئے فرش کے فرشتے آ جائیں لوہ قلم کے فرشتے آ جائیں اور اوپر کے جو سفر کرام برارا وہ فرشتے آ جائیں پھر سارے نبی آ جائیں آدم ہوں نو ہوں نیسا ہوں موسا ہوں علیہم السلام ہارون ہوں یوشا ہوں دانیال ہوں الیاس ہوں وقار ہوں لوت ہوں بالقفل ہوں شایا ہوں یاقوب ہوں ہوں یوسف ہو ادھر سلیل ہو صالح ہو بود ہو شیش ہو ادریس ہو علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود ہو اس کے ہاتھ میں بھی ان کے ہاتھ میں بھی قلم ہو اور ان کے آگے بھی کاپیوں کا دفتر ہو اور وہ بھی انہی میں بیٹھ کر اللہ کی تعریف لکھ رہے ہو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آدمی لکھنے والا ہر رسول لکھنے والا ہر پیغمبر لکھنے والا ادیب فصیح بلیغ عالم خطیب سب لکھنے والے مرد عورتیں لکھنے والے فرشتے آکر کر میں ملک الموت، کے فرشتے، سارے کیا لکھ رہے اللہ کیسا ہے،, ہے،, ہے،, ہے،, ہے اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے لکھتے جائیں, لکھتے جائیں،, لکھتے جائیں، کیا ہوگا؟ جا قبل سمندر خوش ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے تمہارے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی اتنے اور سمندر لےو نہیں ختم اور لےو پھر بھی نہیں ختم ہو کہ مخلوق محدود چیخ کا نام ہے اور خالق الٰہی محدود ذات کا نام ہے اور محدود کبھی لا محدود کو بیان نہیں کر سکتا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے بھائی اس کی تعریف اس کو یاد کرنا اس کی تاریخ کرنا ایک بدو مسجد میں آیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا ہمارے نبی پاس بیٹھے تھے پھر نے دعا ہم اللہ تراھل عیون ولا تخال تغ الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يكشد فوائر يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ويهلم مكائل الجبال ومكائل البحار ومساقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره إجعل خير عمري آخره بخیر عمل خواتین بخیر یوم الخاق یہ اس نے دعا مان دعا گی ایوزات جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتا یا خیال کا گھوڑا برقرفار ہو تو نہیں پہنچ سکتا ولا تو صالت ایوزات کے سارا جگ جہان مل کر بھی تیری تعریف کرے تو تیری تعریف پوری نہیں ہو سکتی ولا یسف الوافق جو زمانے کے انقلاب اس پر اثر نہیں کرتے لات الحوالفاد جو زمانے کی نارنگیوں سے ڈرتا نہیں یخشد یکشو جو رات کے اندھیرے کی چیزوں کو جانتا ہے دن کے اجالے کی چیزوں کو جانتا ہے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے جو گر گئے ان کو جانتا ہے ماسوار اللہ عالمہ جو گوشے اور خوش اور پھل اور دانے کو جانتا ہے اور جو سمندروں کا وزن جانتا ہے پہاڑوں کا وزن جانتا ہے آسمان کے نیچے دیکھتا ہے زمین کی تہ میں دیکھتا ہے سمندر کی تہ میں دیکھتا ہے پہاڑوں کی غاروں کے اندھیروں کے اندر میں چلنے والی چونکے کو بھی دیکھ لیتا ہے یہ اس میں ہوں اللہ کی تعریف کر کے پھر کا میری آخری عمر اچھی کر دے میرا آخری عمل اچھا کر دے میری میری ملاقات کا دن سب سے اچھا دن کر دے آپ نے حضرت بلال سے فرمایا وہ آ گیا، کہ یہ تجھے میری رشتہ داری اس لیے ایسا نہیں نہیں خوش نا اللہ جو تم نے آج اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر میں تمہیں یہ تحفہ دیا تو میرے بھائیو اللہ ہمارا خالق ہے ہم کچھ نہ تھے اس نے بنایا ہم کچھ نہ تھے اس نے پہلے ہمارے لیے زمین کو بچھایا پھر آسمان کی چھت کو اٹھایا والارض بعد گالی کر زمین بچھائی والارض وما واحا زمین کا بچھانے والے کے جعل جال لرد اردو زمین کو ہمارے لیے مشخر کیا ہم سوفی منا بہا اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلو کتنا خوبصورت اللہ نے لفظ استعمال کیا تعبیر کتنی خوبصورت ہے ایسے بات نہیں پھر بچے کو کندھوں پہ اٹھا کے چل رہا ہوں پر اچھلے کود اور ان کو پیار سے سنبھال کے چل رہا زمین تمہارے لیے غلام بنا جس کے کندھوں پہ اچھلو کودو یہ تمہارے تابع ہے پیشاب کرو کچھ نہیں کہے گی پخانہ کرو کچھ نہیں کہے گی مسجد بناؤ کچھ نہیں کہے گی مندر بناؤ کچھ نہیں کہے گی اور تمہارے لیے میں نے اسے مسخر کر دیا ہمارے گھر ہم سے پہلے زمین بنی اور سما بنی نہ آسمان بنا فغل کمر بندوم چاند تارے بنے یو غل دن اور رات بنا ودی سخر البہر پانی بنا سخل انہار دریا بنائے ما بتو اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے الى ضروری اس کے پھل کو بنایا اسمرا اس کو بین اس کو پختہ کیا اس کو شیر کیا ابھی ہم نے کوئی نہیں پیدا ہوا لیکن آم کا درخت وجود میں آ چکا ہے وہ پھل دینے کا طریقہ سیکھ چکا ہے بات سوا اشکیلیاں لینا سیکھ چکی ہے پانی موجوں کی شکل میں بہنا سیکھ چکا ہے کوئل اپنی سیکھ چکی ہے اور بلبل بل اپنا نغمہ سیکھ چکی ہے اور گلاب اپنا سرخ پیرہ پہن چکا ہے بچنبیلی سفید ریشم کا کپڑا پہن چکی ہے رات کی رانی رات کو مہکنا سیکھ چکی ہے اور درختوں پر پھل کو لگنا اور پکنا سیکھ چکے ہیں ہوائیں اپنا رخ سیکھ چکی ہیں پہاڑ اپنی جگہ مضبوط بنا چکے ہیں اور سمندر اپنی جگہ پر مضبوط ہو چکے ہیں یہ سارا کارخانہ بنایا آج سے کوئی بیس خرب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا اس دھماکے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانا پھیلانا شروع کیا اس ساری کائنات میں صرف زمین ایک ایسا سیارہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اسباب کو جمع فرمایا باقی کہیں بھی کسی جگہ پر بھی زندگی کا امکان ہے ہی نہیں اس کو اللہ نے ایسا خوبصورت کر کے بنایا ہماری ہماری ضرورتوں کو سامنے رکھ کر بنایا اس کو گھمایا اس کو دوڑایا اس کو تھر پھرایا یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کی تھی اوپر پانچ سو میل ہوا کا غلاف چڑھایا اور اس میں کشش کو رکھا اگر زمین میں کشش نہ ہوتی چیزوں کو پکڑنے کی تو اس کی رفتار ہے رفتار پر یہ زمین دوڑ رہی ہے چھیاسٹھ ہزار کلو فی گھنٹہ کی رفتار پر کبھی شور سنو کبھی تھکا لگا کبھی ہشخولا چلو یوں جا رہی ہوتی تو ٹھیک تھی یہ یوں جاتے ہوئے گھوم رہی ہے ایسے ایک ہزار کلو میٹر گھنٹہ کی رفتار تو یوں گھوم رہی ہے لاکو کے اوپر لٹو کے اوپر دانہ رکھو وہ گھوم رہا ہو لٹو تو دانہ کہاں جائے گا اڑتا ہوا کہ یوں, یوں, کبھی یوں, کبھی یوں, کبھی یوں. اگر زمین میں کشش نہ ہوتی تو مخلوم پر اپنے مخلوم پوری سمیت یوں گھوم جاتا ہوا میں جیسے لٹو کے اوپر دانہ گھوم کر تو ادھر گر جاتا ہے کوئی ادھر گر جاتا ہے جیسے پانی میں جب ٹائر چلتا ہے سائیکل کا پہیا تو پانی کے اس کو پانی اس کے اوپر گھومتا ہوا آگے گرتا ہے آگے گرتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کشش کی دولت عطا فرمائی اوپر ہوا نیچے پانی مرشک مغرب شمال جنوب بنایا پھر اوپر سورج کو اللہ تعالیٰ نے چمکایا چاند کو ٹھنڈا کیا سورج کو گرم کیا چاند کو اللہ تعالیٰ نے حلوائی بنایا اس کی کرنوں سے پھل میٹھا ہوتا ہے سورج کو اللہ تعالیٰ نے باورچی بنا اس کی آگ سے فصلیں تیار ہوتی ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ اس سورج کی آگ کو تھوڑا سا زیادہ کر دیتا جو زمین ہم سورج ہم سورج سے نو کروڑ اور تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی آگ کے بیس کروڑ حصے کرو آگ جو اوپر سے آ رہی ہے کیونکہ ایک سیکنڈ میں سورج جو آگ پھینکتا ہے نا ایک سیکنڈ کتنا تک تھک ایک سیکنڈ گزر گیا ایک سیکنڈ میں سورج سے جو آگ نکلتی ہے پچاس کروڑ ایٹم بم کٹھے پھٹیں تو اس سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے, ہے۔ ناگا ساکھی پر ایٹم بم پھینکا گیا تھا تو وہ دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹم بم تھا تو اس سے درجہ حرارت چند منٹ میں چھ ہزار سینٹی گریڈ تک چلا گیا تھا چھ ہزار صرف چھ ہزار لیکن انسانوں کے لیے تو چھ ہزار بہت ہے چونکہ گیارہ سو سینٹی میٹر سینٹی گریڈ پر گیارہ سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل کے پانی بن جاتا ہے چھ ہزار چلا پچاس سال سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے اس کے برے اثرات آج ہیں سورج ایک سیکنڈ میں اتنی آگ پھینکتا ہے جتنے پچاس کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے آگ پیدا ہوتی ہے اگر یہ ساری ہماری طرف آ جائے تو ہم سب ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں لگا دیے جالیاں چھلیاں رکاوٹ ان سے ٹکراتے ٹکراتے ٹکراتے ٹکراتے اس کے انیس کروڑ ننانوے لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے حصے ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں صرف بیس کروڑ حصہ مخدوم پور کی چھت پہ آ کر گرتا ہے و دھرتی پر سر پر انسان کے آ کر گرتا ہے اگر یہ ایک کا دو ہو جائے تو ساری زمین جل کے راک ہو جائے اور ہم بھی ختم ہو جائیں برباد ہو جائیں یہ وہ رب ہے جس نے ہمارے آنے سے پہلے سورج کو ایک اندازہ دیا بشمس تجریل مستہ چاند کو ایک اندازے سے بنا مناظر اگر یہ چاند نیچے آ جائے یہ تو سورج کی بتا رہ اگر چاند تھوڑا نیچے آ جائے تو سمندر کی موجیں اچھل اچھل کر سارا ہمالیہ پہاڑ بھی غرض کر کے رکھ دیں گی ایسا ایسا طوفان آئے گا تو کہ اللہ تعالیٰ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا پھر جو بلندی پر آئے گا تو پھر پندرہ کے بعد وہ گٹنا شروع ہو جائے گا گٹنا شروع ہو جائے گا گٹنا شروع ہو جائے گا اگر یہ اس وقت چاند ہم سے دو لاکھ چالیس ہزار میل کے فاصلے پر ہے اگر یہ ایسے کوئی دو لاکھ کے فاصلے پر آ جائے پر آ جائے تو کراچی کے سمندر کی نگلتے سب کچھ ہمارے سٹ کر دیا،, سٹ کر دیا۔ اور ایسے اندازے سے سٹ کیا کہ سفدیر یہ تمہارے رب کا بنایا ہوا نظام ہے بے خطا بے مثل اسے پتا تمہیں کتنی ضرورت ہے زمین چوبیس ہزار کلو میٹر رفتار گھومنے کی ایک ہزار کلو بارہ گھنٹے کا دن بن گیا بارہ گھنٹے کی رات بن گئی اگر اللہ تعالیٰ زمین کی رفتار کر دے پانچ سو کلو میٹر بھی گھنٹہ تو ساڑھے کو اسٹریڈنگ کوئی نہیں نا ساڑھے کوٹر پیر دیں پیر دیں گے منڈیوں میں منڈی میں کچھ گڈی آئی منڈی میں تو ہمارے پاس تو ایکسیلیٹر کوئی نہیں نا اگر اللہ کی پانچ سو کلو کا رفتار بند تو 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا چوبیس گھنٹے کی رات ہو جائے گی ہم جاگ جاگ کے بھی فنا ہو جائیں گے سو سو کے بھی فنا ہو جائیں گے 24 گھنٹے کی رات زمین کو ٹھنڈا یہ کر دے گی گھنٹے کا دن زمین کو تپا کے ایک تندور بنا دے گا زندگی ناممکن ہو جائے گی اگر الس کی رفتار تیز کر دے ہزار کی وجہ دو ہزار کلو میٹر گھنٹہ کر دے پھر کیا ہوگا چھ گھنٹے کا دن ہو جائے گا چھ گھنٹے کی رات ہو جائے گی نہ کوئی فصل پکے گی نہ کوئی زندگی بڑھے گی نہ کوئی کام ہوگا نہ آرام ہوگا نہ سو سکیں گے نہ جاگ سکیں گے ہم اسی لڈو پر گھومتے گھومتے پلا ہو کے مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک چوبیس ہزار کے دائرے میں بنائے اگر اللہ اس کو بدل کر دیتا تو اس کی کشش دگنی ہو جاتی پھر کیا ہوتا ہم زمین پہ ایسے چلتے جیسے کوئی گارے میں چلتا ہے گارے پیر نہیں پھنس جانتا چا با مصیبت رکھے مصیبت. مصیبت رکھے مصیبت اگر اللہ زمین کو دگنا کر دیتا چوبیس کا اڑتالیس ہزار کلو کر دیتا تو پھر ہر آدمی یوں چلتا جیسے گارے میں پھنسا ہوا چل رہا ہو اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو چار گنا کر دیتا تو پھر ایسے ہو جاتا جیسے کوئی دلدل دل میں پھنس گیا ہو اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے چھ گنا کر دیتا تو 6 فٹ کے آدمی کا قد ایک چوہے کے قد سے زیادہ نہ بڑھ سکتا تو ہوتا ہو تا تھا نظر ہی کوئی ہے تعالی نے زمین کو تھوڑا سا یوں کر دیا تاکہ پانی اوپر سے سمندر کی طرف خود بخود چلتا چلا جائے تھوڑی زمین شمال کی طرف جھکا دیو جنوب کی طرف سے پانی آئے اور شمال کی طرف سمندر میں جا کے گر جائے سر اللہ نے سمندر پہ پانی کو پڑوا بنایا تاکہ چونکہ جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ بدگو چھوڑ دیتا ہے میٹھا پانی پڑا پڑا گندا ہو جاتا ہے پڑا پڑا بدگو چھوڑتا ہے یہ گندا پانی کا تالاب سارے مختوم پور کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اگر سات سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو ہم سارے برباد ہو جاتے دنیا میں اکہتر فیصد سمندر کا پانی ہے اور انتیس فیصد خشک زمین کا ٹکڑا ہے اگر یہ اکہتر فیصد پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا اس میں گند پیدا ہوتا پھر اس میں گدبو آتی پھر ہوایں چلتی سارا جہان بدبو سے برباد ہو کے فناہ ہو جاتا اللہ نے کڑوا کر دے کیسے نمک کے ذریعے سے نمک کا ذمہ خود لے لیا جی اللہ تعالیٰ سارے ذمہ لا دو ٹرک دو ہو کے سمندر دو ٹرک تو پتا ہی نہیں لگنا اور ہی کوئی نہیں. سارا مخدوم پور کی تو سارا کراچی کی تو سارا گل گر گیل سارا, سارا پاکستان بڑے ہی بیٹھا ٹرک ڈھو جانا سمندر پوچھتا نہیں کوڑا کوئی نہیں ہونا ساری دنیا اسے ایک ایک کام نو لگے رہ جاتی ہے مٹھے میٹھا سارا جگ مر جانا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ساری دنیا کے دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نمک کے ٹرک بنا دیا۔ یہ نمک خود نمک ہے تو یہ جب نیچے سے جو پانی چلتا ہے تو زمین کی رگوں سے نمک کھینچتا ہے نمک کھینچتا ہے نمک آپ دیکھتے نہیں ہوتا ہے یا کناروں کا پانی میٹھا ہوتا ہے نہر کے کناروں کا پانی میٹھا سارے فیصلہ باد کا پانی کھا ہے وہاں سے ایک نہر گزرتی اس نہر کے کنارے پر جتنے نلکے ہیں ان کا پانی میٹھا ہے دریاؤں کے کناروں کا پانی سب سے زیادہ مزے اور میٹھا کیونکہ جب دریا چلتے ہیں تو زمین کی جو پرواہٹ ہے اور اس کے اندر کا جو نمک ہے اس کو کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں اور آگے چلتے ہیں،, آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو دائیں بائیں کے کنارے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں دنیا میں جتنے دریا ہیں یہ سارے نمک کے ٹرالے ہیں جو روزانہ لاکھوں کروڑوں تن سمندر میں جا کے ڈال دیتے ہیں اور سمندر کڑوا رہتا ہے یہ ہے میرا اور آپ کا رب جو ہمیں بٹھا کے یہ سب نظام دے رہا ہے اور مخدوم پر والے کہتے ہیں نہ کر یہ تخاو کروں نہ کر یہ تقاو کروں دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو دکانداری کیسے کرونا میرے بندے سے جو ماں کے پیٹ میں کس نے رشک دیا تھا تو یہ تو خارجی نہیں اللہ نے بنایا ابھی ہم پیدا بھی نہیں یہ سب بن گیا سب بن گیا اللہ تعالیٰ ہماری طرف سوچے ہمیں بنانے کے لیے اللہ کا کیا نظام چلتا ہے پھر میں نے تمہیں گندے پانی سے نہیں بنایا علم من منی, یمنا. کیا تم منی سے نہیں بنیو؟ من ان کیا تم مرد عورت کے پانی سے نہیں بنےو مسنون کیا تم گندی مٹی سے نہیں نکالے گئے خلقنا من من سے تمہیں نکالا تم مجھے اللہ خرار اور تمہیں ایک مضبوط ٹھکانے میں نطفے کی شکل میں ٹھہرایا پر ترے اوپر اللہ کی تدبیر شری لم ازل ادب گرسی کا تدبیر تین اندھیروں میں کچھ نہیں پتہ نہ ماں کو نہ باپ کو نہ خود بچے کو کہ میں کیا بن رہا ہوں عرشوں پر بیٹھا ہوا بنانے والا اللہ ایک وقت میں کتنے بچے بن رہے ہیں کہیں کہیں نطفہ ٹھہر رہا ہے اس کی اور ضرورت ہے. کہیں ٹھہر چکا ہے اس کی اور ضرورت ہے کہیں وہ آگے بننا شروع ہو گیا اس کی اور ضرورت ہے کہیں آنکھیں بن رہی ہیں وہاں اور ضرورت ہے کہیں کان بن رہے ہیں وہاں اور ضرورت ہے کہیں ناک بن رہا ہے وہاں اور ضرورت ہے کہیں ناخن بن رہا ہے وہاں اور ضرورت ہے کہیں لڑ کی ہڈی بن رہی ہے تو وہاں اور ضرورت ہے کہیں پاؤں بن رہا ہے تو وہاں اور ضرورت ہے تو کہیں فق اغام لحمہ کہیں اللہ تعالی ہڈیاں بنا رہا وہاں اور ضرورت ہے سدنا اثر ہو کہیں پٹھے بنا رہا ہے وہاں اور ضرورت ہے کہ دل بن رہا ہے وہاں اور ضرورت ہے کہیں چھتی بن رہی ہے وہاں اور ضرورت ہے کہیں کھال چڑھائی جا رہی ہے وہاں اور ضرورت ہے کسی میں روح ڈالی جا چکی ہے اس کی اور ضرورت ہے کسی کی کھوپڑی بن رہی ہے اس کی اور ضرورت ہے کسی کی گردن بن رہی ہے اس کی اور ضرورت ہے کسی کی بن رہی ہے اس کی اور ضرورت ہے کسی کی بن رہی اس کی اور ضرورت ہے کہیں کو بنایا جا رہا ہے اس کی اور ضرورت ہے بچے کو بنایا جا رہا ہے اس کی اور ضرورت ہے زبان بن رہی ہے. اس کی اور ضرورت ہے کہ جبڑے بن رہے اس کی اور ضرورت ہے کہ ضرورت ہے کہیں کھوپڑی میں دماغ بن رہا ہے اس کی اور ضرورت ہے کہیں کانوں میں ٹیلی فون فٹ کیے جا رہے ہیں اس کی اور ضرورت ہے کہ بروں کے بال بنائے جا رہے ہیں اس کی اور ضرورت ہے کہ پلکوں کے بال سجائے جا رہے ہیں اس کی اور ضرورت ہے کہیں آنکھوں میں رنگ دیا جا رہا اور یہ احتیاط کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جتنے بچے سب بن رہے ہیں کسی ایک آنکھ رنگ دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے اور یہ کام اندھیرے میں ہو رہا ہے یہ کام اندھیرے میں ہو رہا ہے کام اور جنہوں میں کل سات رنگ ہیں کل سات ساتھ کتنے لاکھوں کروڑوں درخت ہیں جن کے نرمادہ کو ملایا جا رہا مچھلیوں کے نرمادہ چوپائی کے نرمادہ چوپائی کے نرمادہ پرندوں کے نرمادہ چنگوں پروانوں کے نرمادہ میرا رب کیسا رب ہے کسی ایک جگہ بھی نہ کھپا کھاتا ہے نہ تھکتا ہے نہ غافل ہے نہ جاہل ہے کام ود گیا تو کام اور بڑھ کے باہر نکلا ہے ہاں؟ پتا نہیں لگتا ہاں؟ پتا ہی نہیں لگا مور کے انڈ نکلا میں کہنا رب کا نص میں رب کا نسیا بے خطا رب بے مثل رب بے مثال رب رب الله ورحمان الله ورحيم الله مالك الملك الله القدوس السلام الله المؤمن مهيمن الله العزيز الجبار الله المتكبر الله الخالق الباري الله المصور الغفار الله القهار البهاد الله الرزاق الفتاح الله العليم القابض الله الباسط الخافض الرافع المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشك العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوافع المجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحفظ المبد المعيد المحي المميد حيقيوم الله اللهصار السفاات الله الواجد المجد الوا واحدد الأهد السمد القاضر المقدم المؤخر ان الأول اللهآخر الله القاهر الله الا البطين الله الوالي اللا أن تال اللهبرر الله التوااب الله المنتين الله العفوب الله الروف الله مالك اللك الله كلجلال وكرام الله الوقش الله الخمي اللا الشام اللا المام الله حبار الله عنزور الله الهادي الله البديع الله الباقي الله الوارف الله الرشيد الله السبور الله الحنان الله المنان الله المنتخم الله والمالك الملك الله والجلال والاكرام الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما الشكوم هو الله الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى اصبح له مدى السماوات والارض وهو العزيز الحكيم جيبوا الله جس اللہ کی ایمان کے چلنا کامیابی اور جس اللہ کے ٹھکرا کے چلنا ناکامی جس نے اس کی کے زندگی گزاری وہ کامیاب جس نے اس کو ٹھکرایا وہ ناکام جس نے اللہ کے حکموں کو توڑا وہ برباد نمازیں چھوڑ کر کبھی کوئی آباد نہ ہوا ماں باپ کو رولا کر اور ماں باپ کی نافرمانیاں کر کے کبھی کوئی ہرا نہ ہوا سود کھا کے کبھی کسی کی نسل نہ بڑھی اور جوا کھیل کے شرع میں پی کے کبھی کوئی زندگی آباد نہ ہوئی اور میرے بھائی اللہ کو راضی کر کے کبھی کوئی خشک نہ ہوا ماں باپ کی دعائیں لے کر کبھی کوئی خشک نہ ہوا برباد نہ ہوا اپنے اللہ کو راضی کرنے والے نمازوں کے ساتھ روزے کے ساتھ حج کے ساتھ زکات کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کے ساتھ بڑوں کی عزت کے ساتھ اور سنا سے بچ کر شراب سے بچ کر جھوٹ سے بچ کر ستیہن سے بچ کر کھوڑ سے بچ کر قیبت سے بچ کر چغلی سے بچ کر لگائی بجائی سے بچ کر جنہوں نے زندگی گزاری وہ ایسے بڑے کامیاب ہوں گے کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا کچھ دنیا گزر ہے جٹ جانے کا گھر ہے دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے بھوکڑی کا جالا ہے تو ہر سہبس کو چھوڑنی بتدیس بدیس پھر مارا پزاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر کیا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب تھا جب لاد چلے گا بنجارا گئے گئے مر گئے تو مٹ گئے مر گئے تو مٹ گئے کوئی قبروں پہ نہیں جایا کرتا یہ دس محرم کو لوگ چلے جاتے ہیں اگر یہ رسم نہ ہوتی تو اس دن بھی کوئی نہ جاتا مرنے والوں کو کوئی یاد نہیں کیا کرتا مرنے والے مٹ جاتے ہیں قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے ان کا یہ چہان بھی بنا ان کا وہ چہان بھی بنا انہوں نے یہاں بھی عزت پائی انہوں نے وہاں بھی عزت پائی مر جانا ناکامی نہیں ہے اور فقر کوئی ناکامی نہیں ہے میرے بھائیوں بیمار ہو جانا کوئی شت نہیں ہے گمنام ہو جانا کوئی شلت نہیں ہے اللہ کے نا ہوئے ہم دلیل ہو گئے اللہ کے فرمان ہم کامیاب ہو گئے ہم سے ہوگا ہمیں منزل مل گئی اللہ ناراض ہو گیا ہم گم ہو گئے ہم کھو گئے ہم لٹ گئے ہم برباد ہو گئے ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں حضرت سکری علیہ السلام کے سر پہ آرا چلا دو ٹکڑے ہو گئے یا السلام کو لٹا کر بکرے کی طرح ذبح کر دیا گردن الگ ہو گئی تھر الگ ہو گیا پر یہ وہ دو دنیا میں باپ بیٹا آئے ہیں جن کو اللہ نے براہ راست خطاب کیا دنیا میں کوئی باپ بیٹا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف خطاب بخشا ہو جن سے اللہ نے براہ راست بات کی ہو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک صرف دو پیو پتر صرف دو پیو پتر یا کریہ نبشر کب غلام اے زکریہ تجھے بیٹے کی مبارک ہو اللہ براہ حضرت یا زکریہ سے یا خود کتاب اے یا میری کتاب کو پکڑ لے کا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذا نادى ربه نداء خفية قال ربك إني وهن العزم مني واشتعل الراس حيبة ولم أقم بدعائك رب الشقية فإني صفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لذلك وليجا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي يصاري كهاني الله زكري يلا السلام كسونا رائعك پا یا سورہ مریم حضرت زکریہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے اور ان کی دعا ان کی مناجات جات اللہ میں بوڑھا میرا سر چمک اٹھا ہے بالوں کی سفیدی سے پر میں ابھی تک تیرے دربار سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ مجھے بیٹا دے اللہ کا جواب ہے بغلام تجھے مبارک ہو بیٹے کی میں نام بھی خود رکھتا ہوں یحییٰ اللہ و سمی اس سے پہلے میں نے آج تک کسی کا نام نہیں رکھا آگے علیہ السلام یقوم بیٹا ہوگا کیسے مراقی آ کرا میری دینی بانچ ہے اولاد کے قابل نہیں وقت بلخ تو اور میں بھی بڑا ہو کے ختم ہو گیا اولاد کیسے ہوگی اولا نہیں. اولا یا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ. رب آیا. یا نشانی تو بتا تو تین دن سے بند ہو جائے گی سمجھنا کہ تیرے رب کا امر پورا ہو چکا ہے یہ کہانی ہے پابند اللہ بات کرنے سے بات کرتے ہیں بیٹے سے بھی شتاب کرتا ہے یہ عزت کسی کو نصیب نہیں ہوئی ان دو باپ بیٹے کو نصیب ہوئی ہے ایک کے سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کروا دیے گیا دوسرے کو جہود کے دربار میں لٹا کر اس کے دھر، دھر کو تد سے جدا سر سے جدا کر دیا گیا بن جب مشرق کی مسجد بنوا رہا تھا اس کی جب خدائی کی گئی تو اندر سے صندوق نکلا صندوق کو کھول کے دیکھا گیا تو اس میں حضرت یا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا اور اس میں سے خون اس وقت ٹپک رہا تھا یا لکھا ہوا تھا یہ یہ یہلے اونچے ہو کر اتنے اونچے ہو کر یہودیوں کے ہاتھوں دونوں باپ بیٹا ایک کے سر پہ آرا گیا ایک ایک کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور قران کی عزت کیا ہے کہ قران ان کو خطاب کرتا ہے قران ان سے بات کرتا ہے یا یحییہ قبل کتاب بہ قولا وااتیناه الفقم الصدیہ وحنانا من لدنا فکان تقیا وبرن بوالديه ولم يجعلہ جبارا جبار علیم یبت ہوا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری سلامتی ہو یا پر پیدائش پر میری طرف سے سلامتی ہو یا پر موت کے وقت میری طرف سے سلامتی ہو یا پر قبر سے اٹھتے ہوئے جن کو اتنے اعزاز بخشے وہ سبا ہو رہے اور یہود کامیاب ہو رہے میرے بھائیو اللہ راضی ہے منزل مل گئی اللہ ناراض ہے ہم برباد ہو گئے یاد رکھنا اللہ کی قسم ہم پیسے کا غلام نہیں دکان کے غلام نہیں بیوی کا غلام نہیں بچوں کے غلام نہیں حکومت کے غلام نہیں نفس کے غلام نہیں اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے اللہ کی چاہت کو پورا کر دینا یہ کامیابی ہے اور اللہ کی چاہتوں کو بھلا دینا یہ ناکامی ہے اسی مضمون پر حضرت کی حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے ایک طرف اللہ ایک طرف اولاد ایک طرف اللہ ایک طرف زندگی ایک طرف اللہ ایک طرف مال و متا اور دولت ایک طرف اللہ اور ایک طرف اپنی حاجات خواہشات ایک طرف خون آسام تلواریں ہیں سفاکوں کی, کی جانوروں کی اور دوسری طرف آل رسول کا پاک پاکیزہ خون ہے جس کا ایک سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے اور اس وقت سولہ یا سترہ یا بائیس تین پولا ہیں آل رسول میں سے موجود ہیں ایک بول امام حسین کا ان سب کی زندگی کو بچا سکتا ہے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے جنت تو پہلے مل چکی ہے میں تو تھک کے بھی اس لیے بول رہا ہوں اور آپ اس کی آئے بیٹھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت دے دے لیکن اللہ کی قسم نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کس بول پر کس سننے پر اللہ راضی ہے یا ناراض ہے جنت ملے گی یا پکڑ ہوگی ہمیں کچھ پتا نہیں ہے ہمیں کچھ پتا نہیں لیکن یہ وہ شہزادے جن کی جنت کا فیصلہ کی گود میں ہو چکا ہے ابھی وہ دودھ پیتے ہیں اور اللہ کا نبی فرما چکا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی نوجو خواتین کی سردار آ رہے اور یہ وہ شاہ سوار ہیں جن کو نبی کے کندھوں پر سواری ملی یہ وہ شاہ سوار ہیں جن کو نبی کی پوشت پر سواری ملی یہ وہ شاہ سوار ہیں جب نبی سجدوں میں تھا تو یہ اس پر سوار تھے سجدے لمبے ہو گئے ان بچوں کی خاطر اور آپ نے کہا ایک مرتبہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر پر تھے تو حلف فاطمہ کو حضرت حسن نے اٹھایا کہ وہ مجھے پانی دو تو, تو آپ نے حضرت فاطمہ کو اٹھنے نہیں لے بڑھ جاؤ خود اٹھے گلاس لیا گھڑے میں پانی تھا پانی نہیں لیا باہر نکل گئے حضرت علی کی بکری کھڑی تھی جس میں دودھ ختم ہو چکا تھا آپ نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اس کے دودھ تھن سے بھر گئے آپ نے تازہ دودھ نکالا اور گلاس بھر کے اندر لائے اس نے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے وہ دوڑ کے آگے آ پہلے پینے کے لیے یہ اپنے بڑے بھائی سے تیز تھے حرکت میں تیز فرق تو آپ نے کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو تو فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو حسن زیادہ پیارا ہے جو اس کو آپ حسین کو پیچھے ہٹا رہے ہیں آپ نے کہا مجھے دونوں پیارے ہیں جو پہلے مانگے گا اس کو پہلے ملے گا جو بعد میں مانگے گا اس کو بعد میں ملے گا لیکن ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا قلبی میلان اس طرح زیادہ تھا پھر کچھ ظاہری نقشہ بھی ایسا تھا امام حسن سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے امام حسین اس کا الٹ تھے وہ سر سے لے کر کمر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے تو امام حسن کی ظاہری مشابت بھی اللہ کے نبی سے زیادہ تھی اوپر والا فرق ملتا تھا خیر دونوں ہی شہزادی دونوں ہی پیارے آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا چادر میں ہوا حضرت اسامہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کون ہے تو آپ نے چادر ہٹایا چادر کو ہٹایا اور فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں صرف حسن کو چوما حسین کو چوما پھر صرف اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے جنت کے سردار جنت تو مل گئی جنت تو مل گئی سب تو والوں سے بھی سلا کر لیتے ان کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے دیتے تو کیا ہم فرما ہم سواب تین دنیا کٹھے نہ ہو گیا نہیں دنیا دنوی ہوگئے ہوگا نوازی ہوگی تو حاجری ہوئے, کرو سودری ہوئے, ہوئے جا کام کرے اے کام آسان نہیں تھا جنت تو پہلے مل گئی اب مسئلہ تو کچھ ہے کوئی دوزخ زخ سے نجات جنت ملی نہیں اور جنت نہیں ملی جنت کی سرداری ملی ہے جنت کی سرداری ملی ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے اپنے معصوم بچوں کو جب کروا دیں اور اپنے اپنے اہل اہل اہل حرم بنات تو رسول بے برد ہو کر بازاروں میں آئی بڑی قربانی سہ گئے برداشت کر گئے ناراض نہ ہو میں سب کچھ قربان کروں گا اور میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا میں کیسا نہیں سنا رہا ہوں میں. میں اس قصے میں جو مضمون ہے جو سبق ہے وہ بتا رہا ہوں سبق کو نہیں بتاتا غالی قصہ سنایا پیسے کھڑے کی اور وہ گئے یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے کہ اللہ تجھے راضی کرتے ہوئے ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا جائے گا چاہے آنکھوں کے سامنے سب کو کب دیکھ لیا جائے انہیں کوفے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا میں نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی پوری اولاد اس کے سامنے تباہ ہو رہی ہو اور اس کے باوجود پر سکون کھڑا ان کو کٹتا ہوا دیکھ رہا ہو گرتا ہوا دیکھ رہا ہو اور اس کی ہائی نکلے نہ خف نکلے نا ماتھے سے دے بل پڑے بلکہ جو بچہ مرتا کہتے جا اپنے باپ دادا کے پاس چلا جا کل حق بے جا اپنے باپ دادا کے پاس جاتے مل جا. جا ان سے کے اپنے بیٹے علی شہید ہوئے عبداللہ شہید ہوئے ابو بکر شہید ہوئے حضرت حسن کے خاطم شہید ہوئے عبداللہ شہید ہوئے السلی کے پانچ بیٹے عباس شہید ہوئے جعفر شہید ہوئے عبداللہ شہید ہوئے عثمان شہید ہوئے محمد شہید ہوئے چھوٹے تو خود حسین جو بنتے فاطمہ ہیں یہ پانچ بنت فاطمہ, نہیں، بنت فاطمہ ہی ہیں پھر حضرت عبد بن جعفر کے بیٹے اون شہید ہوئے محمد شہید ہوئے عبداللہ شہید ہوئے پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد شہید ہوئے عبداللہ شہید ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اگر ایک بھی ایک پلوڑے میں رکھ کر زمین آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ کر کھولا جاتا تو اس ایک, ایک کا وزن زمین آسمان سے زیادہ تھا وہ ہم تو جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں کپڑے والے گز کو میٹر بنا کے ہے بیٹھے ہوئے میٹر رنگ کچھ بتا رہے پکا مخدوم پور کے بینک میں کس نے پیسے رکھے ہوئے یہودیوں نے عیسائیوں نے یا مخدوم پور والوں نے چلو رکھو کرانٹ میں تو سیونگ میں کس نے رکھے ہیں جاؤ جاؤ دیکھو سارے بینک تمہارے ہی پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں سیونگ اکاؤنٹ خوش ہو رہے, سندے بدھے بدھے نی نی ہم رہے ہیں آپ ہی جان دے باور بس کا داخ ہم رہے ہیں. سود کھٹاتا ہے زندگی کو بھی مال کو بھی اور اللہ کے نام کا خرش کرنا بڑھاتا ہے تو میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا منزل بناؤ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناؤ ہم دنیا میں مسافر ہیں مسافر اپنی منزل کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں یہ جو ٹرین گزری ہے اس کی کوئی منزل ہے بیٹھے ہوئے مسافروں کی کوئی منزل ہے صرف ہم ایسے نادان ہیں جنہوں نے زندگی کی کوئی منزل مقرر نہیں کی سفر جاری ہے کتنے جا رہے ہو پتا کوئی نہیں کیا منزل ہے پتا کوئی نہیں نہیں اللہ کے من غیر ذات الا الثقى وعمل المعاد ايحسب الانسان ان يترك الصدار افحسبتم ان ما خلقناكم عبصة فانكم الينا لا ترجعون ايحسب الانسان ان لم نجمع عظاما بلا قادرين على ان نصدي بنانا ولقد جيتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة اخو القرآن قرأي قرآن قرأي تمہاری منزل ہے اللہ تمہاری منزل ہے آخرت تمہاری منزل ہے میدان معاشر سر تمہارا ٹھکانا ہے فریق انفی جنت ایک طبقہ جنت میں فریق ان سے ایک طبقہ دو زخمی تمہاری منزل یا ہمیشہ کا ٹھکانا یا جنت یا جہنم اگر اللہ کو راضی کر گئے جنت اللہ کو ناراض کر گئے جہنم آج دیکھو گے آج دیکھو گے کہ فتح کے جھنڈے گارنے والے کیسے ضلیل ہو رہے ہیں اور حسین شہید ہو کر اور اپنی اولاد کو قربان کروا کر آج ان کی کیسی عزت ہو رہی ہے اور اتنے زاد اور شمر کی کیسی نٹی پلید ہو رہی ہے آج ثالم مظلوم الگ ہوگا آج مجرم اور محرم الگ ہوگا آج باپرد عورت اور بے پرد عورت الگ ہوگی آج پاک دامن اور بازار کی عورت میں فرق ہوگا آج ناچنے والے اور رات کے رونے والے میں فرق ہوگا آج سود کھانے والے اور حلال کھانے میں فرق ہوگا آج نماز پڑھنے والے اور بے نمازی میں نہ کھیڑا ہوگا آج ماں باپ کے نافرمان اور ماں باپ کو غرانے غر والے اور ماں باپ کی توہین بےستی کرنے والوں کے درمیان فرق ہوگا آج شانی اور ساک فرق ہوگا آج رسرت لینے والے اور حلال کھانے والے میں فرق ہوگا آج رات کو رات کو ناچ گانا دیکھنے والے اور رات کو تحجب پڑھنے والے کے درمیان آج فرق ہوگا اللہ خود کہے گا بنتا مجرم آج ایک طرف ہو جاؤ آج ایک طرف ہو جاؤ تم نے دنیا میں مزے کر لیے آج میں اپنے بندوں کو مزے کروانا چاہتا ہوں آج ان کی عزتیں دیکھو ان کو پہناؤ مجرموں کو پہناؤ کیا آگ کا لباس شرابی لہم من قفران اتیت لہم سیاب من نار ان کے سروں پہ آگ کی توپیاں و تقشا وجوہم من نار ان کے دستر آگ سے لہم من جہنم محاد اوپر چادر آگ سے من فوق ہم غواش ان کے کمرے آگ سے ناراً احاق بہن سراجقہ اس کی چھتیں آگ سے ان کا پانی سدید زخم کا پیپ کھولا کر شرابی کو پلائے جائے گا شراب پینے والا شراب پینے والا دوسرے دوستیوں کو کھولتا پانی شراب پینے والے کو سارے کے زخموں کا گند کٹھا کر کے اور اس کو ابال کر کاڑا بنا کر اس کے مومنٹ ڈالا جائے گا یہ تیری سزا ہے. یہ تیری تیری سزا سزا ہے ہے تیرے رب نے حرام قرار دیا تو اس میں مست ہو کے کرتا رہا میرے بھائیوں یہ ایک انجام ہے کھانا جو حلق میں کھٹ جائے وائزہ دکھ کی درد ناک مار ہے ایک تالو میں میرے چھالا نکل آیا دس دن اس نے مجھے تڑ پایا اور دس دن میں روز روز وقت یاد کر کے تڑپاؤں یا اللہ ایک چھالے بھی میں مار کوئی ہاں سارا جسم اگنال چھالے برباد کر چڑھ گیا گھٹ اندر گیا تو بڑھنا کی اس لیے کیسا پانی پینے کو دیا جائے گا ایک لوٹا پانی میری بات سننا بھائیوں میں کس سے کہانی نہیں میں قطعیب نہیں ہوں میں آپ کو کی بات سنا رہا ایک لوٹا پانی اگر ساتھ سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساتھوں سمندر ابلنے لگ جائیں گے یہ پانی پینے کو ملے گا اوروں کی بیٹیوں کو دیکھنے والی آنکھ اوروں کی بیویوں کو دیکھنے والی آوارہ آنکھ لائی جائے گی لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کے اندر تھوک دی جائیں گی آنکھ کا تو ایک ٹنکا برداشت نہیں ہوتا لوہے کی سلاخیں تھک گئی تو کون برداشت کرے گا سننے والے ان کو پکڑا جائے گا اور شیسا سب سے زیادہ جو آپ کو قبول کرنے والی ہے ہے وہ سیشا ہے. سیشا. وہ تھا سکھ پورا ان کے اندر ڈال دیا جائے گا ان کے دماغ کو ان کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا اندر تک چلا جائے گا اور ان کے کان بند کر دیا جائیں گے یہ چند دن تبلے کی تھاپ سننے کی سزا ہے چند دن کا سودا چند دن کے پیچھے بڑے پودے کر دیے یہ ہلاک ہو گئے سے یہ کامیاب ہیں ان کے چہرے دیکھو نہیں ہر آدمی کہتا میں خوبصورت ہوں پر ہارے تو نہیں ہو سکتا پھر جو ہیں وہ کتنے سال چند سال بیس تیس سالی پھر پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی شکل دیکھ کے خود اپنے آپ سے ڈر لگتے. ایک معاملہ اور سے گزرے تو ایک اما ایک اماں فٹ پاتھ بے ہوں اس کی کمر جھک گئی کمر جھک گئی بے ساختہ نرمنہ سے نکل گیا چورے جھریاں کمر ہے ہوئی. ایک دم نرم سے نکلا میں نے کہا اما شاید اپنی جوانی ڈھونڈتی پھر رہی ہے جھکی کمر کے ساتھ. چل رہی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے ویسے منہ سے نکل گیا میں نے کہا دیکھو دیکھو اما شاید اپنی جوانی ڈھونڈتی پھر رہی ہے پر لوگ کیسے رہے ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا غزل اس نے چوری مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا پر گئی ہوئی عمر کبھی واپس نہیں آئی گئی ہے عمر کبھی واپس نہیں آئی ہاں شبابئی اڑ ہو مادا مادا صالب المشیب ایک ارب شہر جو کہتے تو واپس آ میں تجھے بتاؤں کہ بڑھاپے نے میرے اوپر کیا کیا ظلم کیے پر یہ ظلم ہو کے رہتا ہے نظر کمزور ہوتی ہیں ہاتھ لرستے ہیں جسم لوت ادھر آؤ کو چہرے کتنے حسین ہیں ایک کالا آدمی آیا کہنے لگا کہ یار اللہ میں بڑا کالا بدسورت بے نصب بے حسب آپ حسین بھی بہت آپ کا نصب بھی علی آپ کی شکل بھی حسین یہ مجھے بتائیں کر میں آپ کا آپ کے پیچھے پیچھے چلو میں بھی جنت میں پہنچ جاؤں گا آپ نے کہا تو کیوں کرتا ہے اگر تو میرے پیچھے پیچھے چلا تو صرف جنت میں نہیں پہنچے گا بلکہ سنو جو مسلمان دنیا میں کالا ہے اور بدصورت ہے اگر وہ میرے طریقے پر جم گیا چل گیا تو جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خوبصورت کر دے گا کہ ایک ہزار سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا ہاں بھائی میں ہزار مین تھا نہیں آخیا نا ہزار مین نہیں آخیا ہزار سال کوئی آدمی چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے جتنا یہ فاصلہ بنتا ہے اتنے فاصلے پر دنیا میں دنیا کا وہ مسلمان جو شکل کا کالا اور دل کا صاف ستھرا رنگ اس کا کالا پر دل اس کا صاف ستھرا سفید سورت چاند سے زیادہ چمکیلا جب یہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر جو اپنے نور کی تجلی ڈالے گا تو ہزار سال دور سے اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا جوانی ملی حسن ملا لگا یا رسول اللہ اچھا جنت کیسی ہوتی ہے آپ نے کچھ بتایا کہنے کا تھوڑا اور بتائیں سر آپ نے اور بتایا تو کچھ اور بتائیں سر آپ نے اور بتایا تمہارے کہ کہنے گے بس بھی کر کتنا پوچھے گا تو ہماری نبی نے فرمایا تم سے تو نہیں پوچھ رہا مجھ سے پوچھ رہا پوچھنے میں بھی پوچھتا ہے میں تو آیا اس لیے ہوں تو اس متمفل میں اللہ بھی شریک ہوگی اللہ بھی شریف ہوگا جبری جا میرے بندے کو سناؤ کوش رہ ہے جنت کیسی ہوتی ہے جو نے بتاو بچا بما ہم بنا صبر جنت و حريرہ متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا سم حريرہ دانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاب عليهم بآمية من فضة وكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تخديرا ويشقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون اذا رأيتهم حشفتهم مؤلع منصورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم فيعب صندس قدر واستبر اللہ تعالیٰ نے شوق میں پورا کرتا ہوں کیا بتایا میرے بندو آؤ میں تمہیں سب سے پہلا کام آیا تخت بچھاؤ پچھ گئے گاؤ تکے لگاؤ لگ گئے آئین بچھاؤ پچھ گئے سریاں لاؤ لگ گئیں جام بھرو بھر گئے کشتریاں لاؤ کل سے بھری آ گئی کھانے لاؤ پرندوں کے گوشت آ گئے بٹھاؤ جنتی کو تخت بھرو دائیں تائیں پہلو میں جنت کی ہووں کو بٹھاؤ اس کے ساتھ اس کی دنیا کی مومن مخدوم پور کی اور لاہور ایران توران کی اس کی ایمان والی بیوی کو کے ساتھ بٹھاؤ نیچے نہرو کے جال بچھاؤ جب نیچے دیکھا تو بہتی ہوئی نہریں کئی دودھ کی کئی شہد کی کئی شراب کی کئی بانی تھی جب دائیں بائیں دیکھا تو چشمے اگلتے ہوئے چشمے بہتے ہوئے جب اوپر دیکھا تو پھل تھوکے ہوئے کوشے پکے ہوئے جب آگے دیکھا تو نوکر کتار اندر کتار کھڑے ہوئے سامنے دیکھا تو پرندے اڑتے ہوئے اور اور جب زیادہ اوپر دیکھا تو عرش کے اوپر اللہ بھی مسکراتا ہوا روکے انور سے نقاب ہٹاتا ہٹاتا ہوا اراکر ان سے کہہ رہا سلام ان کو ربر رحیم میرے بندہ تمہارا تمہیں سلام کرتا ہے محفل چل رہی ہے. پینے کی. پینے کی. تو ایک وہ ہے جہاں جنتیوں کے ہاتھ میں جام ہیں دوسرے ہاتھ میں سرائی ہے وہ ڈالتے ہیں, پیتے ہیں ڈالتے ہیں پیتے ہیں, پیتے ہیں, پیتے ہیں پیتے ہیں اس کو قرآن کہتا ہے خود ڈال کے پی رہے یہ چھوٹا درجہ ہے اس سے ایک اپر کلاس ایک بڑا درجہ ہے وہاں کیا ہے سراہی نوکر کے ہاتھ میں ہے سراہی غلام کے ہاتھ میں سوراحی بی بی کے ہاتھ میں ہے کے ہاتھ میں ہے فرشتے کے ہاتھ میں ہے اور وہ یوں ڈالتا ہے اور وہ کاپور کی شراب ادنا درجے کی ہے سلسبیر کی شراب اس سے اعلیٰ درجے کی ہے وہ یوں ڈالتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پیش کرتا ہے یہ ہاتھ کبھی نوکر کا ہوگا کبھی بیوی کا ہوگا کبھی حور کا ہوگا کبھی کبھی کبھی, کبھی ایک فرشتے کا ہوگا کبھی غلام کا ہوگا اور اور, اور, اور پینے والا جنتی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوگا یہ ایک درمیانہ درجہ ہے ایک اس سے اوپر درجہ بڑے بندے بڑا بڑا بندہ ہے بندے بندہ ہے بڑا بڑا بندہ ہے تو بڑا تین تین دن کھینا نہیں ملتا دو دو نہیں تھا दो दो مہینے کھیلا नहीं چلتا था پیبند लगे कपड़े होते थे एक जोड़ा होता تھا خود دھویا کرتے تھے نوکر نہیں था घर में جھاڑو खुद देते تھے अपनी بیوی के लिए आटा खुद گونڈا करते थे। ہمارا نبی اگر بندہ بڑا بندہ ہے اگر اس کا معیار یہ ہے جو ہم <سلام> نے سمجھا ہے اس معیار پر تو آپ کا دو جہان کا سردار بھی پورا نہیں اترتا ودے تو ہم درس وڈے بندے بندے فی جنات النعیم کیا ہوگا سبحان قلرات اس کو بیان کام کرے اور الفاظ گا چلائے وہاں کا ساقی اللہ خود بن جائے گا رب شرابن کھورا و سکاہ رب شرابن رب شرابن کہورا اللہ خود انہیں شراب تہور پیش کر رہا ہو یہ کیسے نصیب والے ہوں گے وہ مرد وہ عورتیں کتنا نصیب جا گیا جن کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پیش کر رہا ہو خود اپنے ہاتھوں سے لے آؤ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی ہے کیوں ہے کہ بابار ہے جا سیا نکم جگہ مخدوم پر کے صبر کا بدلہ ہے مخدوم پر کے صبر کا بدلہ ہے وہاں تم صبر کا دامن تھام کے چلے آج ہم نے تمہیں تھام لیا او اللہ اپنے رب کے ہاتھوں سے پیو سکا ہم رب بہن شراب والا اللہ ہلانے والا اللہ کھلانے والا اللہ رہتی ہوئی نہریں، اچھلتے ہوئے چشمے جنت کا موسیقار اور درخت اس کے سازندے اور کی حور وہاں کی گلو کارا ہے جانے والی جنت کے اور موسیقار کے دھن بناتے ہیں دھن بنانے والی ہوا ہے سال تبلا سرنگی ہارمونیم یہ درخت جنت کے درخت یہ بن جائیں گے جنت جنتی جنت کی عورت سے کہے گا جنت کی حور سے کہے گا میں مخدوم پر میں گانی نہیں سنتا تھا اللہ نے جنا ضرور پھیل کر رہے گا اور جس قوم میں جنا پھیل گیا وہ قوم حالات کو برباد ہو جائے گی انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے نبی میں پر گئے ایک تندور دیکھا خوفناک قسم کا تندور جس میں ایسی آگ ہے اس کی آواز آپ نے اندر جھانکے کے دیکھا تو ننگے مرد ننگی عورتیں آگ ان سے کھا رہی اور منہ پر کر رہے ہیں کے منہ پر جی آتے ہیں تو آگ ایک دم نیچے بیٹھ جاتی ہے اوپر تھام سے, سے انداروں پر گرتے ہیں پھر ان کی چھی کو پکارے آپ نے جبریب سے پوچھا یہ کون ہے جبریل نے کہا آپ کی امت سے بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں جو پاک راستہ چھوڑ کر گندگی میں لوہ مارتا ہے یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں جہاں موسیقی ہوگی وہاں یہ بدکاری آئے گی ہم آنے ابھی،, ابھی اسی مہینے تو جنید جمشید گانے والا بھی ہمارے پاس تھا وہ اس نے بیان کرتے ہوئے کہا چھوڑتا یہ جی کو زخمی کرنے والی ضرور ہے رو کی نہیں ہے جو قوم طبلے کی تھاپ پہ ناشنا شروع کر دے ان کا نصیب ہر جاتا ہے انہیں ایٹمی طاقت مینہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں ہواؤں کے میزاجی نفع پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں حرام قرار دے دیا تو یہ جنتی کہے گا میں مخدوم پور میں گانے سنتا تعالیٰ نے کہا تھا حرام ہے جو جنت کی ہو گئے گی تو نے پھر گندی چیز کا نام لے لیا ہم تمہیں جنت کا نغمہ سناتی ہیں ویسے جو سنبھل کے بیٹھیں گے ایک دم ہوا چلے گی, ہوا دھن گی, ہوا دھن گی درخت اس ہوا کا دھن کو سمجھیں گے وہ اس کے مطابق اپنے پتوں کو اور اپنے ٹہنوں کو اپس میں ٹکرائیں گے تو اس سے ایک دھن تیار ہوگی اس کے ساتھ جنت کی حور کی آواز ہوگی یہ لے ہوگی یہ آواز ہوگی یہ یہ ادھر سے اور یہ آواز وہ موسیقی یہ نغمہ وہ موسیقی، یہ چاروں تینوں مل کر جب گانا شروع کریں گے تو وہ ایسا بیٹھا گا اپنے ہاتھ سے گال پر ٹیک لگا کے بیٹھے بیٹھے بیٹھے ستر سال گزر جائیں گے پہلو نہیں بدل سکے گا ایک ہی گانا سنتا چلا جائے گا مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا ہوتا ہے ساڑھے تین منٹ کا ساڑھے تین منٹ سے لمبا گانا نہیں ہوتا ہم جب دیکھیں لوگ ہیں تو پھر دس منٹ کر دیتے ہیں. دس منٹ سے زیادہ کبھی کوئی گانا نہیں ہوا ورنہ لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں میں نے کہا جیسی تمہاری موسیقی ویسے اس کا دورانیہ یہ گندی چیز ہے لوگ جلدی اکتا جاتے ہیں جنت کا سب سے چھوٹا گانا ستر سال کا ہے سن رہے ہو ستر سال کا گانا ستر سال کا وہ ستر سال جنت کا ایک دن ہزار سال کا ہے تمجھو? ایک دن بنتے کا. جنت کا ایک دن ہزار سال کا تو ستر برس ایک گانا ہوگا اور یہ تو جنت کی کا نغمہ ہوگا تو جنت ہی مشق ہو جائیں گے انہیں اپنا آپ بھول جائے گا پھر اللہ کہے گا میرے بندو تمہیں اس سے اچھا سنوں اس سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہاں؟ وہ کیا ہے وہ بھی ہے کہ یہ مخدوم پر والے دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے آج نے میرا گانا سنا جنت کا گیت سنا اس سات آواز سعود علیہ السلام کی دنیا میں آواز ایسی تھی کہ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی یوں یوں ہلنے لگ جاتے تھے یا جبال و لو اول میں آدی میں آ پہاڑ بھی ایسے ایسے ہوتے تھے جنگل سے جانور باہر آ جاتے تھے اور ایسے بیٹھ کے سنتے تھے تو یہ بات تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں واپس کر دی ہے اور اس کے ساتھ جنت کے حسن اس کو اور حسین کر دیا ہے اب جب طرح اسلام آواز بلند اٹھائیں گے اور علز سے جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار بنے گی تو ایک ایسا سماں بنے گا تو میرے بھائیوں فرشتے بھی وجد میں آ جائیں خود جنتم جھوم, جھوم جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گا بھی ایسا سنا گے نہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے ایسا سنو تو اس کی چھکا ہو سکتا ہے وہ بھی ہے تو وہ کیا ہے سنت اللہ کی آواز آئے یا حبیبی یا محمد المنبر اے میرے حبیب اے میرے محبوب آجا اب تیری باری ہے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں کھربوں تابوت اکٹھے ہو جائیں تو محبوب مصطفیٰ کی آواز کو نہیں پہنچ سکتا جنت کا ایک ایک پتا لہنے دابوتی والا بن جائے تو بھی محبوب مستفا لہن لہن کون اس ان کی کسی شہر کو کوئی نہیں پا سکتا نہ پہنچ سکتا جن کو اللہ نے چنا جن کو حبیب بنایا مصطفیٰ بنایا مصطفہ بنایا،, بنایا محبوب بنایا حبیب بنایا محمد بنایا, بنایا، فاطم و ختم بنایا عاقب بنایا حشر بنایا خواہ بنایا یاسین بنایا ابو القاسم بنایا مزمل بنایا مدفر بنایا شاہد بنایا بنایا نذیر بنایا جاری اللہ بنایا سراج منیر بنایا اور, اور, اور, اور, اور آبا قسین کا مقام فرمایا صاحب و لولاق فرمایا اس کے وجود کی قسمیں اس کے شہر کی قسم البلد اس کی رسالت پر قسمیں لمن اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں وما اس کی شخصیت پاک صاف ہے اس پر قسم شخصیت پاک ہے اس کی فہم پاک ہے اس کی زبان پاک ہے علامہ جبریل ہے اس کا, ہے اس ہے کا مقام دنا قابقا او ادنا او بھی سے اور نیچے اور عرص بھی نیچے عرص کے اوپر ستر ہزار نور کے بردے بھی نیچے اور اٹھ گئے اور اللہ کے سامنے آ کر ہم کلام ہو رہا ہو خطاب کر رہا ہو بات ہو رہی ہو جس کو اتنی بلندیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اتنی وسعتیں اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے پھر اس کی ساتھ کی صفائی صاحب کو اس کے فہم کی صفائی وما خلوہ اس کے بول کی صفائی ما ينتوحن الحوا اس کے علم کی وسط کا بیان اوحا الى عبده ما ارعا اس کے دل کی صفائی ها كذب الفؤاد ما رآ ما ذا قل بصره ما طغى اس کی آنکھ پاک اس کی آنکھ کی صفائی اس کے دل کی صفائی اس کے وجود کی صفائی اس کے بول کی صفائی اس کے سراپا کی صفائی جس کا اللہ وکیل صفائی بن وہ کیسا صاف ہوگا جس کا اللہ وکیل صفائی بنے ہیں وہ کیسا صاف ہوگا تب میں الفاظ کہاں سے لاؤں میں کہاں سے سیرت بیان کروں مجھے تو ان ناف خانوں پر رونا آتا ہے جو گانوں کی سرد پر ناتے پڑھتے ہیں میں کہتا ہوں ناف حضور کی تعریف کرنا تو ہمارا ایمان ہے وہ مسلمان کا جو اللہ کے محبوب کی تعریف نہ کرتا ہو وہ سن کے خوش نہ ہوتا ہو پر مجھے رونا کس میں آتا ہے کہ جب وہ نات پڑھتے ہیں تو پیشے کوئی نہ کوئی ہندوستان کا گانا چل رہا ہوتا ہے یا کوئی پاکستان کا گانا چل رہا ہوتا ہے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں کہ یہ تعریف ہو رہی کہ توہین ہو رہی ہے جس کی نات ہم اللہ بیان کرے جس کو قرآن نات پڑھتا ہو جس کی اس کی نات ہم گانوں کی طرح پڑھیں تو ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا کتنی بڑی زیادتی ہے وہ پرانے گانے لے کر آتے پورا لوگوں کو پتہ نہ صرف تو پہلے سنتے تو ہوں گے کبھی تو اس کے مطابق تیار کرتے ہیں. है, है, وہ رسول وہ مصطفیٰ وہ مشتبہ وہ صاحب و یاسین وہ ابوالآم وہ مسمل يا ايها المتسمل قم الليل يا ايها المتقصر قم فانذر فما كان محمد النبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فدعاكم قد جاءكم, قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين سبارك الذي نسل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الاسلام راء كتاب انت الله ليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور فتق الله يا اولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب قد أنزل الله إليكم فكرة رسولا يطلو عليكم آيات الله والجنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور والنجم إذا هوا ما ظل صاحبكم بما غواء نون والقلم وما يصرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ما ظل صاحبكم بما غواء أ ينتقن الهواء إن إلا بحر يوحى علمه سديد القوى هو مرة فاستضاؤه بالأفق العالى ثم دنافق ذلى فكان قاب قوسين او أدنا ضد حاوى الليل إذا سجى ما ودعك ربك بماقلا وللاخر تخير لك من الأولى ولسوف يعجيك ربك فطرضى ولم نسرح لك صدرة وضعنا عنك بكرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوسر فصل لربك وانعرك ان الثانيك هو لأبتر جسا ساری قرآن پی ناسانی ہے کلام اللہ کا زبان میری اس کے میں تشریح کہاں سے کروں تفریح کہاں سے کروں صرف ایک عالبت سجا ایک طرح جو سب موفق ترین نے کیا ہے مجھے قسم ہے روشن دن کی اور مجھے قسم ہے تاریک رات کی میں نے تموں منتم چھوڑا نہ میں تم پہ ناراض ہوا اس کا ایک ترجمہ جو امام رازی نے اشارہ کیا ہے امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اپنے آخری جلد میں سورہ وضاحہ کی تفسیر میں اس کا اشارہ کیا وضاحہ مجھے یہ سب سے پسند آتا ہے وضاحہ اے میرے محبوب مجتہر روشن چہرے کی قسم واللیل سجا مجھے جی تیری سیاحوں کی قسم کرا میں پہ ناراض ہوا امام راجی نے ایک اور ترجمہ کیا ایک اور مطلب اس سے نکالا اے میرے بابو مجھے تیرے نورانی علم کی قسم سمجھ تو اپنی امت پر ڈال پر کو چھپا لیتا ہے جو, تو کے عیب چھپا دیتا ہے جو تو مجرموں کی ستاری کرتا ہے منہ پہ آ کر کہنے والا کہہ رہا ہے میں نے سجا کیا اور اب یوں منہ پھیر کے کہہ رہے نہیں نے کوئی نہیں کیا وہ چاول واپس چلا تو نے کوئی نہیں کیا جو قراری مجرم کو بھی چھپانا چاہتا ہو اس کی امت کیمرے لگا کے دیکھ رہی اوکی سر بازار رسوا کر دینا ماں کو بیٹے بیٹی سے لڑا دینا بیٹے کو باپ سے لڑا, دینا. کو خامن سے لڑا دینا بھائی کو بھائی سے لڑا دینا ادھر کی اس کو سنانا اس کی اس کو سنانا دونوں میں آگ لگا کر پچھائی کے تماشا بیٹھنا جس نگل نے مجرموں پر چادر ڈال دی سرکاری کی اسی نبی کی امت چادر تو داروں بھی کر رکھ میرے بھائی ہو اگر کسی کی نیکی نہیں بتا سکتے ہو تو گناہ بھی نہ بتاؤ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو کسی کی اچھا ہی نہیں سنا سکتے ہو اس کی برائی بھی نہ سناؤ ایک دوسرے سے پہلے تھوڑی نفرتیں ہو چکی ہیں امت اہل حق کلمہ حق قرآن حق قبلہ حق رسول حق پھر بھی شلت پھر بھی شلت آپس میں پھٹ گئے ٹوٹ گئے اللہ کا نبی جوڑنے آیا جوڑنے آیا توڑنے نہیں آیا محبتیں لے کر آیا نفرتیں لے کر نہیں آیا وہ آپ تو کافر کو مسلمان بنانے آئے ہم نے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے ایسی نفرتوں کی دیواریں کڑی ہو گئی اختلاف کب نہیں رہا رہے گا آج بھی ہے بھی رہے گا پہلی صدی سے ہے پہلے دن سے ہے تو میرے بھائی اس کے باوجود محبت فرض ہے اس کے باوجود محبت فرض ہے اس کے باوجود محبت فرض ہے اگر ہماری محبت ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیر و زبر کر دے گا پارا پارا ہو جائیں گے ہم سلیل و قور ہو جائیں گے ہم اور سب سے زیادہ محبت کو توڑنے والی چیز قیبت ہے اور چہلی ہے اور لگانا بچھانا ہے اور سب سے جو آدمی یہ کام کر رہا ہو اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ اللہ کی نظر میں ایسا ایسا سلیل ہوتا ہے ایسا گندا ہوتا ہے جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ گندہ ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو اللہ ایسے بندوں سے ایسے ہی نفرت کرتا ہے میرے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں محبت سیکھو نفرت دفن کر دو نفرت انتفن اختلاف رکھو پر محبت کرو اختلاف کرو پر محبت کرو محبت کرو, محبت کرو، اپنا سینہ تھوڑا خشادہ رکھو اپنے سینے میں تھوڑی وسعت پیدا کرو اپنے سینے میں تھوڑی گنجائش رکھو جیسے تبلیغ والوں نے رکھی شیبر اعظم میں تبلیغ کا کام پھیل گیا شے بر اعظم تو مسلمان کھٹ کے آ کوئی اختلاف بات نہیں کوئی تانا گولی نہیں کوئی نفرت کی بات نہیں اسلام میں آج بھی ایسا فصل ہے کہ کوئی پیش تو کرے کوئی بازار میں کھرا پھول تو لائے کاغذ کے پھول بکھ رہے ہیں اس وقت تک جب کوئی گلاب کا پھول نہ آئے اس دن گلاب کا محبت پھول بازار میں آئے گا کاغذ کے پھول بازار سے اٹھ جائیں گے اسلام میں خوبصورت دین ہے خوبصورت زندگی ہے خوبصورت مذہب ہے تو تو صحیح اس کا لانے والا رسول اللہ ہو جب رسول اللہ خود ایسا حسین ہو اس کا پیغام کتنا حسین ہوگا اماں عائشہ فرماتی تھیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اور نے ہاتھ کاٹ لیے اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو وہ چھڑیاں ہاتھ کی بجائے سینے پہ جا لگتی جاگر ابن سمرا فرماتے ہیں چودویں کا چاند آسمان پہ تھا اور ہمارے نبی مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہوئے ایسے سرخ دھاری دار ایک چادر تھی اس کو نے ایسے اڑا ہوا تھا اس کی زمین سفید کپڑا سفید اوپر سرخ دھاریاں آپ نے وہ چادر اس طرح کر کے اوڑی ہوئی تھی کرتا نہیں تھا خالی چادر ہی تھی ایسی تو جاگر میں اوپر چاند کو دیکھتا اور آپ کے چہرے کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھا. چاند میں تو داغ ہے, ہے نا اور رخی انور تو تھا جب آپ مسکراتے تھے نا چیرہ تو چیرہ ہے جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے بھی نور نکل نکل کل درباروں پہ پڑتا تھا دیواروں پہ پڑتا تھا جس کے دانتوں کا نور ایسا ہو اس کے چہرے کا اس کے دل کا نور کیسا ہوگا اس کے اندر کا نور کیسا ہوگا ہاں یہ محفل ہے ارے جنگ تم لوگوں کے لیے ہے جو جھک جائیں جو اپنے عیب تلاش کریں جو اپنے عیب تلاش کریں اور نہ تلاش کریں عرفان سے ایک لکھنے والا نوائے وقت میں ایک دن میری اس کی ملاقات ہوگی میں کہا تم لوگ بڑا ظلم کرتے ویسا کیا میں نے کہا تم جو لکھتے ہو حکومت کے خلاف فوج کے خلاف پولیس کے خلاف افسروں کے خلاف سے یہ سین بنتا ہے کہ سارا قصور فوج کا ہے اثروں کا ہے پولیس کا ہے محکمہ کا ہے پاکستان کی عوام بڑی بھولی بالی بڑی جنید بغدادی ساری اناندیاں سوانیاں رابعہ بسری مرد اناندے سارے جنید بغدادی ہیں سارا قصور ہی فوج پولیس سے حکومت کا ہے اور میں نے کہا حکومت پولیس فوج کو اکٹھا کرو تو یہ بیس لاکھ سے زیادہ نہیں بنتی سارے پاکستان کی فوج پولیس اور حکومت کی مشینیں کو کٹا کرو چلو میں سلام لگاتا ہوں پچاس لاکھ بنا لو پچاس لاکھ ہم ہیں پندرہ کروڑ اور وہ ہے پچاس لاکھ پچاس لاکھ بڑے گندے ہیں بڑے برے ہیں میرا اللہ میرا اللہ جو رحمتوں ہی رحمتوں والا ہو اس سے کیسے ممکن ہے کہ پچاس لاکھ کی برائی کی سزا پندرہ کروڑ تو دے دے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایک آدمی مجھ سے کہنے کا کہ تم تبلیغ والے یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہوئے میرے ڈیرے پر آ کر ایسی میری بیجتی کی کہ یہ میرا مہمان بھی ہے تو مہمان کی بے کرانی تو ویسے ہی غیرت کے منافی ہے اور پھر اس بیچارے کو سمجھانا بھی ہے تم یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو میں چپ وہ بولتا رہا بولتا رہو کوئی کتوں ٹائم بولے ہمارے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے کہ چپ تبلیغ کے اس اصطول نے ساری دنیا میں تبلیغ کو پھیلا دیا ہم نے کبھی کوئی مناظرہ کیا کبھی اپنے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے کوئی کتاب چھاپی ہو یا کوئی جلسہ کیا ہو کہ ہمارے خلاف جلسہ ہوا ہے اب ہم ان کے خلاف جلسہ کریں گے کبھی کوئی تبلیغ والوں کا ایسا جلسہ دیکھیں چپ چپ خاموشی اخلاق اخلاق کی تلوار وہ تلوار ہے کہ ہمارے پر بھی پڑے گی تو اس کو پار اس کے پار نکل جائے گی جب وہ چھپ ہو گیا بھائی بات سنو یہ جو حکومت پاکستان ہے نا یہ بڑی ظالم حکومت ہے اور یہ بھی اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا تینتیس نمبر لے لے تینتیس اور ستاسٹھ ست نمبر ضائع کر دے تو اس کو پاس کر دیتی ہے ایک ظالم حکومت بھی اپنی رعایا کے بارے میں اتنی مہربان ہے کہ ستاسٹھ ست نمبر ضائع کرنے والے لڑکے کو پاس کی سند دے دیتی ہیں میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دل ہے اللہ کے ساتھ ہے تمہارے خیال نہیں اللہ کے ساتھ ہے باقی اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں ایک سے اوروں کی اچائی دیکھو دوسرے سے اپنی برائی دیکھو اگر اوروں کی کمیاں دیکھتے جاؤ گے تو نبیوں تک پہنچ جاؤ گے اپنے گناہوں سے قافل ہو جاؤ گے اگر اپنی کمیاں دیکھو گے تو تمہیں کوئی برا نظر ہی نہیں آئے گا پھر تو یہ اخبار والے حکومت میں فلاؤ حکومت کی مشینری کے خلاف لہٰذا ہر آدمی حکومت کو گالیاں دے رہا ہے اور میرے بھائی میں نے کہا میں نے کہا وہ میں ان کا کوئی وکیل صفائی نہیں کہتی کہ میں ان کی صفائی پیش کر رہا ہوں نہیں وہ میرے مسلمان بھائی ہیں میں ان کا مسلمان بھائی ہوں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں الین کو ہدایت دیتے اگر اس سال میں مر گئے تو دو زخم جائیں گے ایلین کو ہدایت دیتے برے کے لیے برے, برے کو برا کہنا کون سا آسان مشکل کام ہے تو برے کے لیے رو نہ جو ہمارا نبی رویا برے کے لیے تڑپو جب تو ہمارا نبی تڑپا اس کے لیے مانگو جیسا اللہ کے نبی نے مانگا نہیں کس کا آنسو بہر اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دی. بات یہ ہے, ساری قوم بگڑ چکی ہے. فیصد لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کیا انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق نہیں کیا سو فیصد اولاد ماں باپ کی نافرمان فرمان ہے تو کیا جب ماں ہائے کرتی ہے اور باپ ہائے کرتا ہے تو پاکستان کی دھرتی میں کوئی شراخ نہیں ہوتا سارا بازار جھوٹ پہ چل رہا ہے اور یہودیوں کا, کا, کا کیسے ہم نہیں ڈوب رہے سرے بازار دن کی لڑکیاں ناچ رہی ہیں مسلمان ماں کی بیٹی نہیں ہے سرے بازار ناچ رہی ہے گانے والے مسلمان بجانے والے مسلمان سننے والے مسلمان سجانے والے اسٹیج مسلمان یہ ہم سب مجرم ہیں ہم سب مجرم ہیں تم مہنگے گا تم جتنا حکومت کے خلاف لکھتے ہو اتنا عوام کے بھی خلاف لکھو ان کو بھی سمجھاؤ گے تم بھی توبہ کرو یہ بھی توبہ کریں جب ہم توبہ کریں گے اللہ کی رحمت کا در کھل جائے گا اللہ کی کرم کے در کھل جائیں گے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے معی کو پسند کرتا ہے تو میرے بھائیو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آج نبی کی سن دیکھو جب اللہ کے نبی کی آواز ہوگی وہ ساز ہوگا وہ قدر آواز وہ ساز و موسیقی جنت تو جنت ہے نہیں مجھے میرے پاس ہمیں الفاظ نہیں کہ میں کیا کہوں کہ جب اللہ کے نبی کی آواز کے ساتھ جنت کا ساز ہوگا تو کیا سما ہوگا ہاں یہ اعلان ہوگا وہ آ جائیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے یہ کو نہیںواز جائے والے جمشید ہمارے پیسے بیٹھا میں نے کہا سنو بھائی خانوال والوں دیکھو یہ گانے والا تھا اس نے توبہ کر لی ہے اب تم سننے والے بھی توبہ کر لو بھائی بہت سن لیے بہت سن لیے قبل سرنگی کے راگ اب قرآن سنو اللہ کی بات سنو تو تمہارا دل زندہ ہو جائے گا تمہارا دل زندہ ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کبھی ایسا سنا کہیں گے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں اس سے اچھا سنوں. اس سے اچھا تمہیں سنوں. تو کہیں نہیں اللہ اب اس سے اچھا کیا باقی ہے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس سے اچھا تمہارا رب باقی ہے اب تمہارے اللہ کی باری ہے اب اللہ تمہیں سنائے گا اب اللہ تمہیں سنائے گا ہاں ہاں اللہ تعالیٰ کہے گا پردہ فردا جو پردے اٹھیں گے وہ آنکھوں کی بیٹیاں تختی رہی آج وہ اندھی ہو جائے گی آج اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے وہ کان جو قبلے کی تھاپ سنتے رہے اور کی ناپاک موسیقی سے سن سن کر اس کو گندا کر دیا آج یہ کان بہرے ہو جائیں نہیں سن سکتے بھائیو اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے ہو وہ کتنے گھاٹے کا آپ سودا کر رہے ہیں کتنی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں یہ راہ سکون کی نہیں ہے یہ چین کی ریں نہیں ہے اللہ ایک دم پردہ پھٹے گا اللہ سامنے آئے گا سروچ تمام گفتن نہ دیدا رخیار ہے جس اللہ کو دیکھے بغیر سولیوں پہ لٹک گئے آروں سے چر گئے آگ میں جل گئے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے گوٹی ہو گئے جس پر ایسے قربان ہوئے اس کو دیکھیں گے تو کیا حال اللہ ہوئے گا سلام قوم میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے سنو اپنے رب کا نغمہ اللہ کا نغمہ کیا ہے اللہ قرآن سنائے ایک حدیث میں پڑھا تھا صنعت تو یاد نہیں سورہ خن سنائے گا سورہ خان آم قرآن کی واحد صورت ہے بڑی جو اکٹھی اتر کوئی صورت اتنی بڑی اکٹھی نہیں آئی یہ اکٹھی آئی اور جب یہ جغری سورت لے کر آ رہے تھے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آ رہے تھے تصویر پڑھتے ہوئے مکہ میں اترا سلائے دو تین آیات پہ جو مدینے میں اتری باقی ساری سورت مکہ میں اتری ہے جب یہ سورت اتری تھی تو سارے بہت منہ کے بل زمین پہ جا کے آج اللہ کو کیا سارا ہی سنا دے قرآن سنائے گا اللہ کی آواز سناؤں ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی رگ رگ میں درد نے ڈیرے ڈال دیے جب اللہ نے ٹھیک کر دیا تو ایک آدمی سے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں۔ لیکاری کے دن آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے جب بیمار تھا تو اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟ ایوب کیا حال ہے؟ اس بول کی لذت ایسی تھی کہ جو جوانی میں ہے نہ بیوی میں نہ بچوں میں تو جب بیماری بھی کوئی نہیں درد بھی کوئی نہیں موت بھی کوئی نہیں اور اللہ سامنے ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ تم سے بات کرگا مامن من اللہ ایک ایک کا نام لے کر اللہ پوجے کیا ہے ٹھیک ہو فلام بل ٹھیک فلانی کی بیٹی تو ٹھیک ہے فلانے کے بیٹے ٹھیک ہے خوش ہو حالی ہو کوئی تکلیف تو نہیں سب کچھ مل گیا سب کچھ مل گیا سب کچھ ملے گا تیرا بول ہی ہمارے لیے سب کچھ یاد اور بالون سے اللہ لاڈ کرے گا کہے گا وہ یاد ہے مخدوم پور کی وہ رات وہ خالی اللہ اشارہ کرے گا آگے اس کو بھی پتا ہے مقدمہ دوبارہ دو دو دو تا جامنا کوئی نہیں وہ کرے گا ایک مطلب اللہ معاف نہیں کر دیا دوبارہ فائل کیوں کوئی پاکستان پولیس تو کوئی نہیں کہ اللہ دوبارہ تو کتنے ایف آئی آر میری کھول لی تعالی اللہ اب تو مجھے معاف کر دیا بٹھایا یہ جنت کا سب سے حسین مقام ہے یہ سب سے علیشان مقام ہے شہتے لکھتے ہیں کہ دو والوں کا بہت بڑا عذاب ہے آگ چلنا کھولتے پانی سانپ بچھو لوہے کی مار انگاروں کی مار اور دوزخ والوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ کے دیدار سے محروم تو بھائیو ہو آؤ آئے ہم توبہ کریں اللہ کے دربار میں اور اس کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنائیں اور اس کے محبوب کے طریقوں پر چلنا اپنی زندگی کا راستہ بنائیں تبلیغ اس کو سیکھ لوں کہ ہم کوئی جماعت نہیں ہم کوئی فرقہ نہیں ہے ہم کوئی الگ مسلک نہیں ہم مسلمان ہیں ہم تو سب سے کہتے ہیں کہ اپنے تعارف کرواؤ کون ہو بھائی جی میں مسلمان اس سے کوئی آگے پوچھے پھر بھی کو میں مسلمان پھر پوچھے کو میں مسلمان اس سے آگے مت چلو اگر چلو گے تو ایک دوسرے کا گرے پھوڑنا شروع کر دو گے مسلمان کو بڑا محبت بھرا لفظ ہے کون ہو میں مسلمان اس سے آگے اس سے آگے بھی مسلمان اس سے پیچھے اس سے پیچھے بھی مسلمان میں مسلمان ہوں بس میرا یہی تعارف ہے میرے اللہ نے بھی مجھے مسلمان نام دے ہو مسلمین ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے تو میرے بھائی اللہ کو راضی کرنا ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے تو ایک بات تو میری آج مانو بھائی اتنی عالیشان جنت تیار اللہ نے بنا کے رکھے بنا کے روزانہ سجاتا ہے تمہارے مخدوم پور کو سجائیں بھی صحیح تو کیا سجائے نہ جی کوئی گلی سدی لایے ہنڈیا پرخی پاؤڈر لاؤ یہ گزارا کرو اللہ میرے کو آ جاؤ باہ <سؤال> تمہارے میں گھر بنائے نا ایک اینٹ موتی کی ہے دوسری اینٹ لاکوت کی ہے تیسری اینٹ زمرد کی ہے چوتھی اینٹ سونے کی ہے پہلی اینٹ چاندی کی ہے بچ گارا مٹی کا نہیں سیمنٹ کوئی بیچ میں گارا مشک ہے کستوری کا گارا ہے دنیا کی سب سے حسین خوشبو مشک کا گارا ہے اور اس کی چھت نہ لکڑ نہ ٹیا نہ گاڈر نہ اینٹیں نہ سیمنٹ اس کو چھت اللہ کہتا ہے میں نے اپنے ارش کو جنت کی چھت بنا دیا ہے اور اس پر جو گھاس لگایا ہے تو یہ گاس نہیں بلکہ گھاس اور اس میں جو راستے بنائے تو یہ راستے ہیں پاکستان بھی سار اثر سارا دن ساری زندگی لگی رہ جاؤں جب تک رشوت کا بازار گرم ہے لوگ جلیل ہوتے رہیں گے خوار ہوتے رہیں گے تو وہ کیا ہے یاقوت کے راستے موتیوں کے راستے زمرد کے راستے وہاں کا چپس بتا رہا یاقوت، یا چاندی اور رب سے درخت پھل لٹکے ہوئے کوشے پکے ہوئے چھکے ہوئے اور خود درخت بات کر رہے خوشے بات کر رہے خوشے بات, بات, بات, بات کر رہے ایک بچو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہے بچھا. بچھا. بچھا. ایک گچھا کتنا بڑا ہے تو آپ نے فرمایا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہو ایک مہینہ کوا اڑے ایک دانہ کتنا بڑا ہے تو آپ نے کہا تیرے پیو نے کدی وڈا اچھا چھترا زبا کر پیو دے کھلتا ڈول بنایا کئی بار بنایا تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانا ہے تو بڑے بڑے نا اور مزے کی بات ہی ہے سبحان اللہ انگور کا دانا منہ میں ڈالا بڑے مزے آ رہے یہاں تو ہم مزہ لے نہیں سکتے خود بخود دانا پھل روٹی گوشت اندر چلا جاتا رختا نہیں اندر ہے تری نسواری جو نسوار نہ رکھا تھا میں تو روٹی کوئی نہیں کھانا جو مانگو گے ملے گا جو چاہو گے ملے گا حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ پیڑ پہ پتھر باندھ لو ہماری جماعت منڈی بہت ہی وہاں ایک اے ای ای سی ملا ایس ای ای آئی صبح جاتا ہے سبزی جی منڈی وہاں مزدوری کرتا ہے اس سے کچھ پیسے بچا لیتا ہے پھر وردی پہن کے جاتا ہے تھانے میں وہاں ڈیوٹی لیتا ہے پھر ڈیوٹی کر کے آتا ہے تو چلا جاتا ہے گلا منڈی وہاں پلے دار بن جاتا ہے بوریاں اٹھاتا ہے بوریاں اس نے مجھ سے مسافہ کیا نا تو اس کا ہاتھ جیسے مزدوروں والا میں پتہ نہیں ہاتھ نو کی ہے جی میں کوئی جاری دار مزدوری کرنے والے پیچھے پتا لگا کہ اس بندے کا یہ کام ہے صبح سبزی تنخواہ گزارا ہوتا نہیں جانا سبزی منڈی اتنے تھوڑا کام کریں شام جانا گلہ منڈی اتنے پلے داری کریچوں دا تنخواہ لا کے چلو اپنا حساب کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے سردار ہیں یہ ولی اللہ ہے ایسا ہی نہیں ہے یہ ولی اللہ ہے لوگ سمجھتے ہوئے اللہ جاؤ وہ منڈی بہدین کا جو ایسا ہی ہے نا وہ بھی بہت بڑا ولی اللہ ہے بڑے بڑے ابدالوں سے بڑا ابدال ہے وہ ایک صوبے دار مجھے ملا کہ لیکن میں نے تبلیغ میں چیلر لگایا میں نے گزارا کیسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے پہلے ارادہ نہیں تھا نہیں ہوتا تھا اب ارادہ ہو گیا ہے گزارا کام ہونے اس سے کہا اگر حساب لیتے ہو تو دو سال ہو گئے میرے گھر میں سالن کوئی نہیں پکا میں چٹنی سے روٹی کھاتا میرے بچے بھی چٹنی کھاتے تو یہ وہ لوگ میں تجھو اپنے ہاتھ کو پیوا رہے سے, اپنی دامن کو سے ایسی خوبصورت ایک نظر جب پڑے گی تو چالیس سال بیٹھا میں دراصل چالیس سال پہ آنا 40 منٹ نہیں ویسے تو چار منٹ میں ایک دنوں نہیں دیکھ سکتے لڑائی شروع میں کھیل جاتا اور دو کی جانی لڑائی اللہ چالیس سال ایسے بیٹھا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا, رہ گا اور اس کا حسن بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے, جائے گا یہ سلا ہے اپنے آپ کو بسکاری سے بچانے کا اور اللہ ایمان والی ایمان والی عورت کو جنت کی ہو سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے سمجھ رہے ہو ستر ہزار گنا اور جنت کی حور کیا ہے سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اندھا ہو جائے اندھیروں میں انگلی ظاہر کرے تو اجالا ہو جائے مردوں سے بات کرے مردے زندہ ہو جائیں زندوں کو جھلک دکھا دیں ان کے کلیجے پڑ جائیں دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو آسمان سے لے کر زمین تک ساری کائنات خوشبودار ہو جائے متر ہو جائے روشن ہو جائے دو بال چند بال توڑ کر مخدوم پر میں ڈال دو تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے اور اس کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں اور میل کے دائرے میں اس اس کا لہنگا گھومتا ہوا چلتا ہے جس پر موتی جواہرات یا پوت جڑے ہوئے اس میں سے سب سے چھوٹا موتی موتی دنیا میں رکھو تو سارا جہان روشن ہو جائے کہ وہ ایک قدم چل کے اپنے خامن کی طرف آتی ایک قدم تو ایک لاکھ قسم کے و انداز اپنے خامد کو دکھاتی ہے جب وہ یوں چل کے آتی ہے تو چہرہ سامنے جب منہ پھیر کے جاتی ہے منہ پھیر کے جا رہی ہے پھر بھی چہرہ نہیں چھوٹتا چہرہ پھر بھی سامنے رہتا ہے اس لڑکی سے ایمان والی عورت ستر ہزار گنا زیادہ حسین ہو جائے گی تو بھائیو آؤ آج جنت کے راستے کی نیت کریں ہم کوئی راہبانی نہیں سکھا رہے کہ دنیا چھوڑ دو نہیں اپنی دنیا میں اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو زندہ کر دو ماں باپ ہے تو ان کے پاؤں پھو کے پیو ماں کی ہائے نہ لینا ورنا سارے عمل برباد ہو جائیں گے ایک بدو نے اپنی ماں کو کندھے پہ بیٹھا کے تباہ کرایا تھک گیا تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو لاکھوں سانس لیے لمبے لمبے ابھی ان میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا اگر ماں باپ زندہ ہے لو اگر اللہ کی نافرمانی فرمانی کی بات کریں پھر بے شک نہ مانو پر گستاخی وصف بھی نہیں کروں اگر چلے گئے تو ان کے لیے ذریعہ نجات بنو سطخہ جاریا بنو ان کے لیے سارے سلاف کرو ان کے رشتہ دار خالہ ماں کا رشتہ ہے پھوپھی باپ کا رشتہ ہے چشا باپ کا رشتہ ہے ماموں ماں کا رشتہ ہے ان کی خدمت کرو تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے ایک صاحبی آئے رسول اللہ بڑا گنا ہو گیا اپنے کا ماں زندہ کا جی مر گئی خالہ زندہ کا جی کچا خدمت کر اس کی معاف ہو جائے گا میرے بھائیوں اپنے گھروں کو جنت بناؤ ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ان کی دعائیں لو ماں باپ کی دعا عرشت, عرشت تک سیدھی جاتی تھی اپنی کمائیوں میں ہلال لاؤ ناپتھول کو صحیح کرو کچھے رنگ کو کچا کہو پکے کو پکا کہو اللہ رس کے دروازے کھولے گا تو بھائیوں جو پچھلی گزر گئی اس پر کرو توبہ اور جو آئندہ آنے والی ہے وہ گزارو اللہ اس کے رسول کی محبوب ترتیب پر تو اس کی نیت کرتے ہو تو آج توبہ کرتے ہو سارے بھائی پکی توبہ نہ ایک دفعہ منہ سے بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے یہ سچے دل سے کر لیا تو آپ کو مبارک ہو آپ کے سارے گناہ معاف ہو سارے گناہ معاف ہو اللہ آپ سے راضی ہو گیا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم جس بھائی نے سچی توبہ کی ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہاں حق باقی ہے نماز چھوڑی ادائیگی باقی ہے کسی کا حق مار لیا اس کی واپسی باقی ہے اور حق مارنے کا گناہ معاف ہو گیا نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو گیا البتہ اس کی قزاق باقی ہے حق مار لیا ہے گناہ معاف ہو گیا اس کی اداب باقی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو مبارک ہو جنہوں نے توبہ کی ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں شیطان اس وقت شیطان رو رہا ہوگا ہوئے oh, oh, oh, میری تقیتی کرائی تو پانی پھر گئی تو بھائی توبہ پکی کر دینا ان شاء ہاں آج کے بعد اللہ اس کے رسول کی نا فرمانی تو نہیں ہوگی نا ہاں اگر ہو جائے پھر توبہ کر لے کبھی ہو جائے پھر توبہ کر لے اس کو ہم سیکھنے کے لیے کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ اللہ کی راہ میں پھرو ہم کوئی تبلیغی جماعت کے لیے نہیں مانگ رہے وقت تبلیغی جماعت کے لیے نہیں آپ کو چلا لگوا رہا ہے چار مہینے بلکہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک زندگی کا خاکہ پیش کیا ہے کہ اللہ اس کے محبوب کی مان کے اس کو سیکھنا پڑتا ہے سیکھے بغیر یہ دولت نصیب نہیں ہوتی سیکھنے کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے چار مہینے لگاؤ چلہ لگاؤ مقام پر نمازوں سے مسجدوں کو فرب اس وقت اللہ ناراض ہے ہم حالات اور واقعات ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اس کو راضی کرنا ہے تو جلوس جلسلہ نکالو جلوس جلسوں کا کو کوئی فائدہ نہیں مسجد کی طرف جلوس نکالو توڑ مسجد کی طرف سارا مختوم پور کا بازار بند ہو جائے جب سدا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تو سارا تازہ تھک تھک تھک کی آوازیں شروع ہو جائیں سٹر گرنے لگ جائیں دکانیں بند ہونے لگ جائیں سارے بھاگ رہے ہیں مسجد کی طرف یہ جو انجمن تاجرہ ہیں، یہ جو ہڑتالیں کرواتے ہیں ہڑتالیں نہ کرواؤ جلوس نہ نکلواؤ جب نماز کا وقت ہو ایسا کوئی نظام بناؤ کہ دکانیں بند ہوں لوگ مسجد کو جا رہے ہیں لوگ مسجد کو جا رہے ہیں اور کہیں چولہا چھوڑ کر اور ہانڈی چھوڑ کر مسلے کو دوڑیں مرد مسجد کو دوڑیں اللہ کے دربار میں روو روکو مانگو پتہ نہیں کس کا رونا پسند آئے اور امت کا ہارا ہوا نصیب پھر جیت جائے اور یہ ڈوبتی کشتی جا کنارے لگے میرے بھائیو کرو گے تو زندگی بنے گی نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے اس لیے بھائیو ایک تو کرو سارے توبہ ٹھیک ہے نا بھائی اور بھائی چار مہینے کے لیے چالیس دن کے جو بھائی تیار ہیں وہ اپنے نام پیش کرو کم از کم کل سے تین دن کے لیے نقد نام ہو جائیں وہ تو بھائی بتا دیں ایک تو بھائی دوبارہ میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہم سب یہاں سے توبہ کر کے ذات کے بارے میں کمی ہوئی عبادات ہیں نماز روزہ زکات سکاط نہیں دیتے اگر یہاں کچھ لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے رزق دیا ہے تو اس سے توبہ پچھلے کا حساب کر کے اس کی سکاط دینی شروع کی ایمان بھی عجیب چیز ہے عجیب اللہ نے دیا ایمان ہم جب جمع ہماری جماعت گئی مانچ کا وہاں ایک آدمی ملا اس کا حال یہ تھا وہ اس کی بیوی آئی وہ انگریز سے شادی کی تھی پاکستان کا اس نے ہم سے ہاتھ ملانے لگی تو ہم نے ہاتھ نہیں ملایا ہم عورت سے ہاتھ نہیں ملا تو وہ ہم پہ اتنا ناراض ہوا نے لگا تم کیسے جانور لوگ ہو جڑ لوگ ہو تم نے میری بیوی کی بےزتی کر دی تم نے اسے ہاتھ نہیں ملا اب ہمیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس وقت کہ ہم اس کو کہیں کہ ہم نے تو آپ کی بیوی کی عزت کی ہے نہ کہ بیچ یہ اس کی ابتدائی ملاقات کا حال آپ کو بتا اور ظاہری حالت یہ تھی کہ اس نے کوئی پندرہ لاکھ کی تو صرف دو انگوٹیاں تھیں اس کی پندرہ لاکھ صرف دو انگوٹیاں پندرہ لاکھ کی اور باقی ادھر سونا تھا گلے میں سونا تو جیب کو میں نے آدمی دیکھا سونے ہی سے لدا وہ تو ہم اس کو ایک لفظ نہ سنا سکے ایک لفظ چپ کر کے اس کی ڈانٹ سنتے رہے،, سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے پھر دوبارہ ملے پھر سر ملے ایک منت فشامت ہم مناظرہ تو کرتے نہیں منت فشامت تو اس کو لے کے مسجد میں مسجد میں آیا تو کہنے لگا میں آج ستائیس سال کے بعد مسجد میں داخل ہوں ستائیس سال میں نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ جمعہ پڑھا نہ کوئی عید پڑھی ستائیس سال کے بعد تو میں آج مسجد میں ہم <تصفح> نے تھوڑا اکرام کیا تو تین دن کے لیے تیار ہو تین دن لگائے تو کیسا پلٹا آیا تین دن لگانے کے بعد ستائیس سال کی زکات ایک ہفتے میں نکال کے تقسیم کرتی ستا ستائیس... میں بتا رہ لاکھ کی صرف دو انگوٹیاں تھیں تو باقی اس کی دیکھو کیا جائیداد ہوگی ستائیس سال کی زکات حساب کیا اور ایک ہفتے میں ساری تقسیم کرتی اور یا ایک نماز نہیں تھی ستائیس برس میں اور میرا آف بھائی سے تعلق ہے ساتھ آتے رہتے ہیں ٹیلیفون پر بھی بات ہوتی رہتی پچھلے دنوں میں میں نے فون کیا تو اس کے بیٹے نے اٹھایا کہ میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے تو میں نے دوبارہ کیا تو کہنے لگا تو میں تسلی تو ہو گئی ہوگی نا تو میں نے اس کے بعد سے آج تک کوئی نماز نہیں چھوڑی وہ دن آج کا دن میری نماز نہیں گئی میرا روزہ نہیں گیا میری نماز نہیں گئی ایمان ایسی چیز کو تھوڑا پانی مل جاتے کسی طرح جو سمجھ میں جو لوگ ہیں بیٹھے ہیں ان کو اللہ نے رزق دیا ہے ان کی منت کرتا ہوں اس دو جو پیچھے نہیں دی اس کا حساب کرو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کرو نمازیں نہیں پڑھی ایک نماز کے ساتھ دینا شروع کر جس مجمع میں زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے عشر داسر اشر کیا ہے یہ فصل کی زکوۃ ہے بیس من ہی. انیس من اللہ تعالیٰ کہتا میرا بندہ تو لے لے ایک من میرے غریب بندے کو دے دوں سو من میں پانچ نماز پچانوے من گھر لے جا سو من غریب کو دے پانچ من غریب کو دے دو تیرا سارا پاک ہو جائے گا فسٹرکت ہو جائے تیری اولاد مرانی ہو جائے گی پانچ من بچا کے پانچ من بچایا تو کیا بچایا پندرہ سو روپیہ ہی بچایا. پندرہ سو سے کیا ہوتا ہے لیکن اگر یہ پندرہ سو نکل جاتا تو پچانوے من سارا پاک ہو جائے گا اگر یہ نہ نکلا تو ایمے میں خوب اس کتا جا ہوں ان کتا نہ کٹ دو تو خوب آگ نہیں ہونا جتنی مرضی ڈول جاؤ مسیطہ مناؤ کھو نہیں پاک آؤں گا اس لیے میرے بھائی اور جو اس مجمے میں زمیندار بیٹھے ہیں ان کی منت کرتا ہوں دنیا بڑی غریب ہے بڑی غربت ہے بڑی غربت ہے جہاں سوکھ پہ کاروبار ہوگا وہاں لوگ غریب ہوں گے تو غریب کی بتاؤں میرا ایس ایس کی دوست مجھ سے کہنے لگا پندرہ دن کے بعد مجھے زکات لگتی ہے چونکہ میری تنخواہ پندرہ دن کے بعد ختم ہو جائے میرے پاس ایک پیسہ زک... تنخواہ کا نہیں ہے ایس ایس پی پورے ضلع کا سب سے بڑا افسر مجھے کہنے کا پندرہ دن تو بعد زکاة دیونی ہوئی زکاتی دیر چڑی دی. مینو لگ دی بھی میرے پاس تنخواہ کا ایک پیسہ نہیں ہے حرام میں کھاتا نہیں ہوں میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے تو اتنے بڑے افسر کا یہ حال ہے تو جرہ غریب آدمی کبھی مزدوری ملی کبھی نہ ملی اس کا کیا حال ہوگا اس میں یہ مننس کرتا ہوں زمینداروں کی ابھی فصل جو بھی فصل آئے اس کا کچھ رکھ کوئی باغ والا بیٹھا ہے ابھی باغ فروخت ہوں گے مئی میں اگر ایک لاکھ کا بیکار پانچ ہزار غریب ہیں دے دو اس کو جا کے دو لاکھ کا بےکار دس ہزار اس کو دے دو ادا کرو کوئی غریب جھوکا نہیں سو اور پھر ادا کرو کسی غریب کا چولہا ٹھنڈا نہیں پڑے دانے گھر دے لگ بھی جا جو فصل آئے بیسو کپاس آئی ہے سو منتھ پچانوے گھر رکھو پانچ من غریب کو دے اس کے پیسے دیتے مکھی آئی ہے بیسو ایسا گندم آئی ہے بیسویں چاول ہے من سو باغ ہے بیسویں سال کتنا اللہ مہربان ہے کہ اتنا تھوڑا مانگ رہا ہے پودوں روپے گھر لے جائے گا روپئے مین دے وہ ابھی داؤ گنا کر کے واپس کر دیتے اس لیے بھائیو یہ اللہ کا حق ہے مال پر اس کو ادا کیا جائے ماں باپ کے سامنے دبنا سیکھو ان کی خدمت کرنا سیکھو مٹی ڈالو لڑائی جھگڑے پر مٹی ڈالو معاف کرنے کی فضا کو عام کرو تو بھائیو زندگی سکھی ہو جائے چین سکون ہو جائے گا آپ بھی چین میں پولیس بھی چین میں وکیل بھی چین میں جج بھی چین میں نے ایک وکیل سے پوچھا کہ نے مقدمے کیوں ہیں کہنے لگا لوگ بری جلدی لڑ پڑتے ہیں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا اور اوپر لوگ زیادہ آگ لگانے والے ہوتے ہیں صلح کرانے والے تھوڑے ہوتے ہیں تلی لگانے والے زیادہ ہوتے ہیں جس سے آگ بھاگ جاتا تو ہمارے نبی نے کہا جو معاف کرے گا میں زامن, ہوں سے، میں زامن ہوں اللہ اس کو عزت دے کے رہے گا پھر آپ نے کہا جو دب جائے گا چھوٹا بن جائے گا اخلاق اچھے کر لے گا میں زامن ہوں اللہ اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کے دیکھ ل تو بھائی مخدوم پر کچھ جنت بنا دو کیسے زبان قبول میٹھا کرو اچھا تم اور نہیں کچھ کر سکتے میں ہاتھ جوڑی ہوں آج کے بعد ماں بہن کی گالی نہ دینا کسی ماں بہن کی گالی نہ دینا کسی دیکھو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے بیت اللہ آ جانا مندرنی آخرہ بیت اللہ آخرہ بیت اللہ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گنا ہے کسی مسلمان کو ماں کی گالی دینا بہن کی گالی دینا بڑا گنا ہے اس سے تو دعبہ کرو مفت کا گناہ ہر جرم کی سزا ہے جیسا جرم ویسی سزا شریعت میں کوئی جرم ایسا نہیں جس پر ماں بہن کی گالی دینے کی گالی دی ہے تو مجھے ماں کی گالی دیتا ہے تو مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو ایک گالی دے دوں پر مجھے ترغیب ہے کہ میں معاف کر دوں تو اللہ مجھے اونچا کر دے اس کو نیچا کر دے میرا دکان کا نقصان کر دیا گھر کا نقصان کر دیا فصل کا نقصان کر دیا گاڑی کا نقصان کر دیا اس پر مجھے اجازت نہیں کہ اس کو ماں بہن کی گالی تھی چور پکڑا گیا ہاتھ کاٹو یہ حکم نہیں کہ اس کو ماں بہن کی گالی تھی ڈاکو پکڑا گیا اس کو سزا دو کاجو اسے قتل بھی کروا سکتا ہے تاجیرین تاجیرین عبرت کے لیے ڈاکے پر عبرت کے لیے جو قتل کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے پر ماں بہن کی گالی دینے کا اس کو بھی حکم نہیں ماں اور باپ کا رشتہ اور بہن اور بیٹی کا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ اگر اس کو داغدار کیا گیا تو بھائی بڑی سخت پکڑ آئے گی اس لیے میں منت کرتا ہوں بہت بڑا مجمع بیٹھا پتنی کہاں کہاں سے ہاتھ جوڑتا ہوں گالیاں چھوڑتا ہوں غصہ نکالنا ہے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا غصہ چڑھ گیا کوئی اور راستہ اختیار کرو نہیں کہ کسی کی ماں سرے بازار تار تار ہو جائے کسی کی بیٹی کسی کی بہن سرے بازار تار تار ہو جائے تو بھائیو معاف کرنا سیکھو گالیوں سے ونٹ سی اللہ کی قسم اللہ بلندیاں دے گا عزتیں دے گا کرو گے نہیں شاء اللہ آگے گالی تو نہیں نکالوں گی نکل تو معافی مانگ لینا توبہ کر لینا غیبت سے بچو کسی کے عیب مت اچھالو خاص طور پر ہمارے یہاں خاندانی نظام ہے ایک کی بات دوسرے کو نہ بتاؤ جس سے آگ لگ جائے مٹی ڈالنے کی کوشش کرو آل بھڑکانے کی کوشش نہ کرو یہ وہ عمل ہے اس سے آپ بڑے اعلی اللہ کے دربار پر مقام حاصل کر سکتے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ بھائیو ایک سو آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزل ہو سکتا اپنے کا ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے جھوٹ, جھوٹ, جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا تو جھوٹ سے بچو بھائی ماں باپ کو اپنی اپنی آخرت کا ذریعہ بنا ان کی دعا لے لو دعا لے لو تو لے لو اللہ تعالیٰ کہہ رہا کرو اف اف اف ہماری زبان بد گا ہر سبزی رکھ دا ہر سبزی رکھ دا یہ جو ہے نا یہ ہے قرآن میں تعلی سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا حسن کیسا بیٹا ہے تو آپ نے فرمایا جب رات میں میرے ساتھ چلتا ہے تو میرے آگے, آگے چلتا ہے کہ کوئی دشمن وار کرے تو اس پہ پہ پڑے پڑے مجھ پہ نہ پڑے. جب دن میں میرے ساتھ چلتا ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں پیچھے میں کوئی وار ہو تو اس کے اوپر پڑے میرے اوپر نہ پڑے جس گھر میں بیٹھوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ سے پوچھا نہ ہو جاؤں کھانے پر میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب میں سالن کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو یہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے کہ پتہ کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو اور کہیں میں اٹھا نہ لوں تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں رہتا ہے یہ سالن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا روٹی کی طرف میرا ہاتھ جاتا ہے تو یہ روٹی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا یہ ہے میرا بیٹا حسن تو ہم حسن تو نہیں بن سکتے نقل تو ہوتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ حشر نہ ہو ان کے غلاموں کے ساتھ ہو جائے تو بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اپنے ماں باپ زندہ تو زنی میں سمجھو ہمارے تو چلے گئے اس لیے اس کو مضمون کو بہت بیان کرتا ہوں کہ آج کل ماں باپ بالکل رول کے ہو گئے دو تکے دا بول نہیں رہ گیا ماں دہ سے بھائی ان ساری چیزوں کو رواج دینے کے لیے ہے تبلیغ میں جانا یہ باتیں کرنا سننا آسان دو گھنٹے میں کام ختم ہو گیا کرنے کے لیے تو پورا پتا مارنا پڑتا ہے تو کم از کم ایسا کرو جب تک چار مہینے چلا نہیں لگ رہا یہ مستقل کم ہر مہینے تین دن لگایا تھا ہر مہینے تین دن کرو گے ہر مہینے تین دن اور نماز کی فضا بنا مخدوم پور میں بے نمازی کوئی نہ رہے اس کی نیت کرو بنائے گا تو اللہ ہم نیت کریں زبردستی ہمارنا نہ نہیں مطلب زبردستی پڑھانے کا ہمارا طریقہ نہیں دنڈ سے شریعت نافذ کرو ہم اس کے قائل نہیں ہیں بڑا اچھا سکول ہوتا تھا ساٹھ کی دہائی میں میں, میں داخل ہوا تھا تو ایک ہمارے ہاسٹل کے آگے اسٹوڈنٹ وہ بڑے نیک آدمی تھے اس وقت ہمیں تو بڑے برے لگتے تھے لیکن اب پتہ چلتا بڑے نیک تھے وہ. تو انہوں نے نماز لازمی کر دی لازمی ان کا نام تھا طالب حسین فوت ہو گئے تو میرے برابر میں ایک لڑکا تھا مرید کے کا ہمارا کمرہ بھی ایک تھا اور ویسے بھی دوستی تھی سردیوں کے دن تھے تو عشا کی نماز ہو رہی تھی تو وہ رون لگاتے تھے لٹائی ہوتی تھی تو عشا کی نماز ہو رہی تھی میں سب سے پچھلی سب میں کھڑا تھا تو وہ لڑکا آیا میرے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے عشا کی نماز کی نیت نیت نیت نیت, نیت کر چار بکات نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین اللہ اکبر یہ اسلام ہمیں نہیں منظور تو میں میری نماز ٹوٹ گئی میں نماز میں ایک جیت سائی ہاں میں طالب السینی پڑھی پڑھنی کوئی رابری تو پڑھ نہیں پڑوں رابری پڑھوں رابری نہیں کرتے کہ ڈنڈے سے اسلام نہیں آئے گا اسلام دل سے آئے گا ڈنڈے سے نہیں آئے گا محبت سے محبت سے قائل کر پیار محبت سے لوگ رخ مسجد سے پھر ٹھیک ہے نا بھائی مور رکھا چوبیس مارچ سن ہزار چار حضرت مولانا طارق جنگل صاحب کا مقام مختوم پور ملتان میں بیان فرما رہے تھے موجود تھا جنت ہی جنت تیار کرتا علمی کے شخر کیسے اور کسی ملنے کا پتا نوٹ پمان علمی کے شخر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فٹلٹی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفر آٹھ ایک تین